مجی على محمد وعلى محمد ابروہی موالا مجید بھائیو الحمد اللہ آج سولہ اور سترہ ربیع الاول چودہ سو ہجری کی درمیانی رات اٹھارہ جنوری دو ہزار چودہ اور ہفتے کا دن ہے ہماری آج کی یہ ایکسکلوسیو نشست امام کائنات سید الولی والآخرین شفیع المذنبین رحمت العالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ ولی وسلم کی ولادت مبارکہ کے بابرکت مہینے ربیع الاول کے کانٹیکس میں منعقد ہو رہی ہے اور آج کی گفتگو کا عنوان مسلمانوں کا ایک اہم ترین عقیدہ ہے پوری دنیا کے مسلمان اہل سنت کہلانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اس کے علاوہ بھی جتنے اہل سنت کے آف شوٹس ہیں حنفی شافعی، مالکی حمبلی اور اہل تشیو بھی اہل سنت اور اہل تشیو دونوں اس عقیدے پر متفق ہیں اور وہ عقیدہ ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں برزخی حیات جو اپنے موڈ کے اعتبار سے تو برزخی ہے لیکن وہ جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے اس پر الحمد اللہ امت کا اجماع ہے اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے پر ہے چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1196 سو اور صحیح مسلم میں 3370 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جسے ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں اور اس حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک کے حصے کی فضیلت قبر رسول سے لے کر ممبر رسول صلی اللہ علیہ و وسلم تک کے حصے کی فضیلت اور صحیح مسلم میں بھی یہی باب ہے کیونکہ اب پریکٹیکلی اس حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے لہٰذا وہ گھر جو ہے وہ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنی کیونکہ جامعہ ترمزی میں صحیح صنعت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے جہاں پر اس کی وفات ہوتی ہے اور اس عقیدے کو بھائیو ہم عرف عام میں عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور یہ کوئی جدید عقیدہ نہیں ہے یہ عقیدہ شروع سے مسلمانوں کے ہاں چلتا آ رہا ہے آج سے تقریباً ایک ہزار سال پہلے اہل سنت کے بہت بڑے امام اور احادیث کی کئی کتابوں کے مولف سیدنا امام ابو بکر حافظ احمد بن حسین بن علی البیحقی جن کو مشہور امام البیحقی کہا جاتا ہے المتوفہ چار سو اٹھاون ہجری انہوں نے اکیس احادیث پر مشتمل ایک مکمل کتاب لکھی جس کا نام ہی ہے حیات الانبیاء فی عبوری یعنی نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے حیات الانبیاء فی عبوری اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے چل کے آ جائے گی اس لیکچر میں بھائیو ہماری آج کی یہ اہم ترین گفتگو ایک ویڈیو بک بننے جا رہی ہے مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ پھر ہماری یہ گفتگو ان شاء ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر نیو فائیو کے نام سے مسئلہ نمبر پانچ کے نام سے اپلوڈ ہوگی اور اس گفتگو کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر پانچ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ عقید حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ بھائی آج کا لیکچر بھی میں نے بڑی محنت کے ساتھ کمپیریٹو سٹڈی کرنے کے بعد فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر تمام مقادب فکر کے علماء کو سننے اور ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد تیار کیا ہے الحمد مثلا بریلوی مکبہ فکر کے ایک بہت بڑے عالم دور حاضر کے علامہ عباس رضوی صاحب انہوں نے چار سو صفات پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے آپ زندہ ہیں واللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو میں نے مکمل اسٹڈی کیا یہ بھی مکبہ فکر کے بڑے عالم تھے اسی طریقے سے جو بند مکبہ فکر میں جو حیاتی گروپ ہے ان کے بہت بڑے عالم علامہ سرفراز خان صفدر صاحب ان کی چار سو انتالیس صفات پر مشتمل کتاب ہے تسکین الصدور مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ اس کا بھی مطالعہ کیا اسی طریقے سے جو بند مقبہ فکر میں مماتی گروپ ہے ان کے اطا بدیالوی صاحب کی کتاب ہے مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی اسٹڈی کیا اسی طریقے سے اہل تشیع کی پرٹیکولر کوئی علیحدہ سے کتاب نہیں لیکن اصول کافی کے اندر ان کے عقائد موجود ہیں مسئلہ حیات النبی سے متعلق اس کو میں نے رحمد اللہ کیا اسی طریقے سے اہل حدیث مقبہ فکر کے بہت بڑے عالم علامہ اسماعیل سلفی صاحب کی کتاب ہے مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ستر سفات پر مشتمل ہے اس کو بھی اسٹڈی کیا تو یہ تمام کتابیں اسٹڈی کرنے کے بعد الحمدللہ اللہ یہ لیکچر تیار ہوا ہے اور ایون اس سٹڈی کے دوران میں نے دورے حاضر میں ایک جدید فرقہ سامنے آیا ہے ایکس کیپٹن عثمانی صاحب کا جس کو برزخی گروپ بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو جو دیوبند کے جو مماتی گروپ ہے اسی کا ایک آف شوٹ ہے اور یہ پھر اس حد تک آگے گئے ہیں کہ معذ اللہ استفر اللہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر کیپٹن عثمانی صاحب نے اپنی کتاب اسلام یا مسلک پرستی کے سفاتیس پر لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے گڑھے میں دفن نہیں ہے وہاں پر موجود نہیں ہے یعنی قبر مبارک کے لیے گڑھے کا لفظ استعمال کیا ولید باللہ تعالی یہ دیوبند کے مماتی گروپ کا ایک آف شوٹ ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے کتابیں لکھی ایمان خالص حصہ دوم کے نام سے اور عذاب برزخ کے نام سے وہ تمام کتابوں کو میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ سٹڈی کیا اور اس کے بعد یہ الحمد لیکچر تیار کیا ہے بھائیو وہ آج کی گفتگو میں جتنی بھی آیات اور احادیث آئیں گی میں انشاءاللہ تعالی ان کے ریفرنس دے دوں گا لیکن جو کریٹیکل احادیث ہوں گی صرف انہی کے انٹرنیشنل نمبر بیروت اور علماء ہرمین انٹرنیشنل لمبرنگ کے مطابق بتاؤں گا جس کے مطابق دارالسلام بھی عربی کتب شائع کرتا ہے اور جو عربی کتابوں کے جو سافٹ ویئرز ہیں مقبت شاملہ اور دوسرے سافٹ ویئرز اسی انٹرنیشنل لمبرنگ کے مطابق ہوتے ہیں پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے ڈسکشن کر سکتا ہے لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ورنہ یہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا اور بعد میں بھی اگر کسی کو سوال کرنا ہو تو مرزا انڈر اسکور نائنٹی فائیو ایٹ دا ریٹ آف یاہو ڈاٹ کام میرا ای میل ایڈریس ہے جس میں میں الحمد اللہ روزانہ درجنوں اور بسا اوقات سینکڑوں ای میلز کے جواب فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر دیتا ہوں بھائیو آپ میں سے اکثر کو معلوم ہے کہ میں تقریباً اکتیس سال تک بریلوی رہا اور اس کے بعد دو ہزار آٹھ میں کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ پھر اہل حدیث کے ساتھ پھر اہل تشیہ کے ساتھ بھی گزرا اب بھی الحمدللہ میں تمام مقابل فکر کے علماء کو سنتا ہوں ان کی کتابیں پڑھتا ہوں جہاں حق بات لگتی ہے قبول کر لیتا ہوں جہاں پر کوئی غلطی نظر آئے تو بغیر کسی کلمہ گو اہل قبلہ کی تکفیف کیے اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے اور اسی کانٹیکسٹ میں تمہیدن آخری بات جس کے بغیر میری تسلی نہیں ہوتی کہ بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی یعنی میرا سورس آف انکم دین نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں کوئی شریف ادوا نہیں اپنی ذات کی خاطر اس لیے میں نے فرقہ واریت کو تین طلاق دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے اور دعا کریں ہر دائیا حق میں سے ہر مسلم کے لیے ہر دعوت دینے والے دائی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے پہلے کہ ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت اور بقی غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے بھائی وہ اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں جو کل پانچ علمی پوائنٹس پر مشتمل ہے جو الل ٹپ نہیں ہے بلکہ ایک انٹلیکچل ترتیب کے ساتھ ہے ایٹرینڈم نہیں ہے تاکہ ایک عام آدمی کو بھی یہ ساری بات سمجھ آ جائے کہ مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ایشو کیا ہے تو اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ پیار اور محبت کے ساتھ دروشی پڑھ مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید علمی پوائنٹ نمبر ون اور وہ ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کیا صحیح اور محتاط عقیدہ ہونا چاہیے بھائیو اس زبن میں قرآن پاک کی دو آیات بڑی عام ہیں جو امیر المین خلیفت المسلمین سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر بھی تلاوت فرمائی تھی چنات صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی چیپٹر میں آخری دو باب کی تقریباً چھیالیس احادیث پرٹیکولر آب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں کے جو معاملات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیفیت تاری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی اس سے ریلیٹڈ ہے صحیح بخاری میں کتاب المغازی چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار چار سو اٹھائیس سے لے کر چار ہزار چار سو تہتر تک یہ چھیالیس احادیث ہیں اور اشک بار آنکھوں سے پڑھنے والی احادیث ہیں ظاہر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دنیا سے رحلت کا اس میں ذکر موجود ہے اور اسی چیپٹر میں پھر کنکلوڈنگ خطبہ ہے سعیدنا اوبک صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پرٹیکولر آب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر اس کے صحیح بخاری میں کئی ترک موجود ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک ہزار دو سو اکتالیس تین ہزار چھے سو سڑ اور چھ سو اڑ اور چار ہزار چار سو چپن ان تمام ترک کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سیدنا ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حجرے میں داخل ہوئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کے اوپر سے چادر کو ہٹایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسا دیا اور کہا یا نبی اللہ اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آ کر رہنی تھی اور آ گئی کیونکہ صحابہ اکرام میں پرٹیکولر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ غلطی لگ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ یہ ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور منافقین کو قتل کریں گے اور ابھی تو روم بھی فتح ہونا ہے ابھی تو ایران بھی فتح ہونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز موجود ہیں بشارتیں موجود ہیں اس کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کیسے جا سکتے ہیں یہ ان کا اپنا نظریہ تھا تو اسی لیے سعیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا کہ اللہ تعالیٰ دو موتیں جمع نہیں کرے گا ایک دفعہ موت آنی تھی وہ آ گئی اور کہا یا نبی اللہ ایک ہزار دو سو اکتالیس صحیح بخاری میت مبارک کو مخاطب کر گئی پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو ہجرے سے باہر نکلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو پھر وہی وہ اپنی بات پر قائم تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے سعیدنا ابو نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ لیکن سیدنا عمر نہیں بیٹھے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ایک خطبہ دیا اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے اپنے مسلح پر سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا تھا ان کا ریگارڈ صحابہ کرام میں زیادہ تھا باقی صحابہ کرام کی نسبت لہذا سب کے سب لوگ سیدنا عمر کو چھوڑ کر سعید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے پھر انہوں نے وہاں پر ایک خطبہ دیا اللہ اس موقع پر اور پہلا جملہ حمد و صلات کے بعد انہوں نے کیا بولا من کانا یا ابدو محمد انفا ان محمد جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو پس وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں وہ من کانا یا اللہ اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ اکبر تو اللہ حی اللہ یمور تو بے شک اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر اپنی بات کی دلیل میں دو آیات تلاوت کی پہلی آیت سورہ الزمر کی آیت نمبر تیس بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا میتن و امن میتون اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی موت آنی ہے اور تمہارے مخالفین ان کفار کو بھی موت آنی ہے اور پھر آیت کی سور عمران کی آیت نمبر 144 وما فور وماں محمد ان الا رسول ادخلت من قبل رسول اف اماتا ام اوقت قلب تم الاآبی کم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مگر ایک رسول ہی اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے کیا یہ اگر فوج ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں شہید کر دیے جائیں تو تم اپنے دین سے الٹے کے تم پھر جاؤ گے اور جو الٹے قدم پھرے گا وہ ہمارا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور ثابت قدم رہنے والوں کو شاکرین کو ہم جزا دیں گے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان تو نہیں کیا تم نے ایمان لا اپنے اوپر احسان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اپنا فرض پورا کر کے چلے گا اب آپ کے جانے کے بعد اگر دین چھوڑو گے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اپنا نقصان کرو گے بس اسی پھر حدیث میں آگے چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے جب یہ خطبہ سنا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں لگا کہ گویا یہ آیات آج ہی ہم نے پہلی دفعہ سنی ہے حالانکہ ہم نے سنی تھی لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو اس وقت ثابت قدم رہے اور ان کو وہ آیات یاد تھی کہ پہلے ہی پیشن گوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جانا ہے اور سعیدنا عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے ابو بکر سے آیات سنی تو میرے پاؤں میرے جسم کا وزن نہ اٹھا سکے اللہ اکبر اسی جگہ پر بیٹھ کے آیات سن کر ظاہر ہے صحابہ کرام میں اور امتوں میں یہ تو فرق ہے آئے سنتے تھے سمیڑ نا واطا بہرحال اس حدیث سے پانچ ریزلٹس نکلے ہیں وہ میں جلدی جلدی آپ کو اس حوالے سے کلیئر کر دوں تاکہ یہ ریمائنڈ ہو جائیں میں ریزلٹ نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو مب... مخاطب کر, کر یا نبی اللہ پڑھنا سعید النابو بکر صدیق کی سنت ہے اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام علی امردوان جب بھی قبر مبارک پر حاضری دیتے تھے تو یا رسول اللہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے تھے چنانچہ المتا امام مالک میں سنن القبرا البحیکی کے اندر علی نبی میں اور چوتھی کتاب مصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق گیارہ ہزار سات نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب کبھی بھی سفر پر جاتے تو مسجد نبی میں دو نفل پڑھتے اس کے بعد قبر رسول پر حاضر ہو کر روزہ شریف پر عرض کرتے السلام و کا یا رسول اللہ پھر سیدنا ابو بکر کی قبر کے پاس آ کر السلام و کا یا ابا بکر اور پھر اپنے باپ کی قبر پر آ کر السلام علیہ کا یا تہ اے میرے باپ آپ پر سلامتی ہو اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ایک دعا تعلیم فرمائی ہے مسلم میں کتاب الجنائز میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق دو ہزار دو سو ست ستاون کہ جب بھی قبرستان میں بھی جائیں تو یہ دعا مانگنی ہے ان مردوں کو مخاطب کر کے السلام علیکم اہل من المؤمنین والمسلمین و بكم نسأل لنا ولكم تو اس میں بھی ہم مخاطب کرتے ہیں یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں کہ بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں ہوا تھا تو یہ بات بالکل جھوٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہوا سنن نسائی القبرہ میں پورا چیپٹر ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے سنن نسائی کے اندر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معاملات کا ذکر موجود ہے باقی تو سب متفق ہیں کہ سیدنا النا مولانا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا مولا کا مطلب دلی محبوب جو حدیث متواترہ ہے من کن تو مولا ہو فہاد علی و مولا جس کا جگری یار میں ہوں اس کا جگری یار علی ہونا چاہیے تو مولا علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا یہ سارے معاملات ہوئے تو جنازہ کیوں نہیں ہونا تھا البتہ ایک استثنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ انڈیویجلی لوگوں نے پڑھا امام کوئی نہیں تھا کچھ ٹولیوں کی شکل میں صحابہ اکرام آتے تھے اور چار تکبیرات پڑھ کر وہی جو کچھ ہم تکبیرات میں پڑھتے ہیں دوسری طرف سے نکل جاتے تھے تو اس طرح جنازہ ہوا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ دو موتیں جمع نہیں کرے گا ایک ہی موت آپ کو آئے گی اسی لیے انہوں نے کہا یا نبی اللہ اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا یعنی اب آپ کی ہمیشہ کی برزخی زندگی شروع ہو چکی ہے اور اس کے ثبوت میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق چار اماں عائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت قریب تھا تو میرے بھائی عبدالرحمان بن ابی بکر وہاں آئے ان کے ہاتھ میں مسواد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا تو میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللّہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو میں نے وہ مسواق لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی لیکن وہ مسوات سخت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چبا نہ سکے بیماری کی شدت کی وجہ سے تو پھر میں نے اپنے منہ میں چبا کر اس مسواد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ الحمد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے میرا تھوک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لواب دہن مبارک ایک جگہ جمع کر دیا اس دن فی آخر یوم النیا و اول یوم من الآخرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا اب یہ سیدہ عائشہ نے سیدھا کلیئر کر دیا کہ دنیا کی زندگی ختم اور آفرت کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع یہ دوسرے مارڈ میں کنورژن ہو گئی ریزنٹ نمبر 3 کسی بھی بڑے, بڑے, بڑے, بڑے سے بڑے انسان کو غلطی لگ سکتی ہے جیسا کہ اس کیس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو غلطی لگی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ انہوں نے رکھا کہ ابھی ان کو موت نہیں آ سکتی لیکن ساتھ ہی جیسے ہی ان کو آیات سنائی گئیں انہوں نے فورن رجوع کیا اور یہ نہیں کہا کہ میں اتنا بڑا بزرگ پاگل ہوں جتنے یہاں لوگ کہتے ہیں اتنا بڑے, بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا کہ جب کوئی آیت سن لی تو فوراً بات کو قبول کر لیا رزلٹ نمبر فور عقید توحید اتنا اہم ہے کہ سعیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک فرضی جملہ بولا کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اب محمد کی کوئی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیکن اس عقیدے کو راسی کرنے کے لیے کہ عبادت اس کی ہوگی کہ جسے کبھی موت نہ آئے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ایسا کہ جسے کبھی نہ کبھی موت ایک دفعہ تو ذائقہ ضرور چکھنا ہے کلو نفسن الموت اور یہاں یہ بھی بات پتا چل گئی کہ قرآن پاک میں دونوں لفظ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وما محمد الا اللہ رسول قد خلط من قبل رسول آفا اماتا ام اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں اب یہاں کہتے ہیں گستاخی ہوگی اب یہ قرآن کیا ہے او تم اللہ آم یا قتل کر دیے جائیں حالانکہ شہید کا لفظ بھی آ سکتا تھا تو یہ جو زیادہ ماچے خان بنے ہوئے ہیں آج لوگ اور کہتے ہیں نہیں جی یہ مرنے کا لفظ نہ استعمال کریں وفات کا لفظ نہ استعمال کریں یہ گستاخی ہے تو قرآن گستاخی سکھا رہا ہے اور سیدنا المبکر فریق نے وہ خطبہ دیا اور قتل کا لفظ نہ استعمال کریں شہادت کا لفظ استعمال کریں قرآن نے قتل کا لفظ استعمال کیا تو انڈرسٹوڈ ہے جب بھی کوئی مسلمان قتل ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے تو یہ عقیدہ بھی الحمدللہ یہاں سے کلیئر ہوا اور زد نمبر فائیو ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان ہو سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہے وہ سیدنا وبکر صدیق ہی کیوں نہ ہوں ان کی بھی بات بغیر دلیل کے قبول نہیں کی جائے گی اور دیکھیں سیدنا ابکر صدیق نے جب جملہ بولا تو دلیل میں دو آیات تلاوت کی یہ جو ہم کہتے ہیں قرآن و سنت سے والا دکھائیں تو یہ کہتے ہیں اتنے بڑے بزرگ پاگل ہیں تو سیدنا ابکر صدیق سے بڑا کون اس مت میں بزرگ ہے انہوں نے بھی بغیر دلیل کے بات نہیں کی دونوں آیات تلاوت کی اور پھر صحابہ اکرام نے بھی اس کی بنیاد پر بات کو مانا سمعنا وطنا الحمد للہ لیکن یہاں حال یہ ہے بھائیوں انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کا اتنا گندہ کلچر ہے یہاں مولویوں نے ایسی پٹی پڑا رکھی ہے اپنی عوام کو وہ صحابہ اکرام ہی تھے کہ ایک آئےت سنی تو فوراً سرینڈر کر دیا یہاں لوگوں کو بتائیں کہ بھائی بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوئے ہے تو ان کے کانڈ پہ جھو تک نہیں لکھتی وہ کہتے نہیں لکھا ہوگا ہمارے بزرگ پاگل اور یہاں دیکھیں صحابہ اکرام المردوان سعید اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب آیت سنی تو کہا کہ مجھے غلطی لگی تھی میرے پاؤں میرا بوجھ نہ اٹھا سکے وہیں پہ بیٹھ کے یہاں لوگ احادیث آیات سنتے ہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اونیاں اڑ گیا جی تو یہ فرق ہے صحابہ کرام علی امردوان کا کوک فورن ریسپانس ہوا کرتا تھا اس حوالے سے علمی پوائنٹ نمبر ٹو بائیو قرآن پاک میں اور صحیح الاسناد احادیث میں شہدائے کرام اور انبیاء اکرام علیم السلام کی برزخی حیات سے متعلق ذکر موجود ہے اس زمن میں چار آیات بڑی اہم ہے پہلی آیت سور عمران کی 169 نمبر آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسب الدین سبیر اللہ اموات اور مت گمان کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہے بل اشیا ان عم درب بلکہ وہ تو اپنے رب کے حضور زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے دوسری آئت صورت البکرا آئت نمبر 154 ففٹی فور ولا تقور میں یق تلوفی سبیل اموات اور مت کہو ان لوگوں کو مردہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں بل اشیا اون ولا کلّہ تشرون بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے کیوں؟ وہ زندگی پردے میں ہے برزخ میں ان سین بیر برزخ اور اس کا ثبوت سور المومنون کی آیت نمبر سو امیم ورم برزخ الا یوم یو اور ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک اٹھائے جانے کا جو وقت ہے وہ برزخ ہے ان سین ہے اسے کوئی ابزرو نہیں کر سکتا ولا کلہ تشعرون تمہیں شعور ہی نہیں ہے یہ ایسی متشابہات ہیں انہیں شریعت کی ٹرمنالوجی میں متشابہات کہا جاتا ہے اور متشابہات کے بارے میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا سوریہ المران کی آیت نمبر سیون میں اور جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے فیتون الفتنا تو وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ اسے فتنا کھڑا کر دے تا تا اویل اہ اور اس کا مراد مراد اصلی کیا ہے اس کو پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ مراد اصلی صرف اللہ تعالی کے علم میں ہے متشابہات ریزمبلنس والی چیزیں صرف سمجھانے کے لیے ہیں یہ متشابہات ہے کیا ہے بیسیکلی یہ ہماری جو دنیا کے فریم آف ریفرنس ہے یہ بالکل فزیکل فینومینا آف نیچر ڈفرینٹ ہے اور آخرت کے معاملات بالکل لیکن آخرت کی زندگی کا دھندلا سا تصور پیش کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے اللہ تعالی نے تھوڑی بہت چیزیں ارشاد فرما دی مثال کے طور پر جنت میں پاکیزہ بیویاں ملیں گی جنت میں پھل ملیں گے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا یہ تمام کی تمام چیزیں متشابہات ہیں ان کے بارے میں ہمیں ان ڈیپتھ ڈکلیئر نہیں کی گئی چیزیں کہ وہ کس کیفیت میں ہوں گی صرف ایک دھندلا سا تصور بتایا گیا ہے دنیا کے اوپر کیا کوئی کر لے کہ جس طرح یہاں پر بیویاں وہاں پر بھی بیویاں ہوں گی لیکن بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے اور اسی کانٹیکسٹ میں علی الفلامی مسجدہ میں آیت بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ آیات وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کام نے سنی اور نہ کسی کے دل پر اس کا گمان گزرا لیکن دھندلا سا تصور پیش کرنے کے لیے اس کی ریزیملس اس کی مشابہت بتائی گئی ہے اردو میں بھی لفظ مشابہت استعمال ہوتا ہے تو یہ ہوتی ہیں متشابہات اس میں ہم صرف اتنا ہی کلام کر سکتے ہیں کہ جتنا ہمیں بتایا گیا ہے اس سے زیادہ کلام نہیں کر سکتے شہدا کی اگروی زندگی کے بارے میں دھندلا سا تصور جو قرآن و سنت کے اندر آیا قرآن والا حصہ تو ہم نے سن لیا اب سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں جو قرآن پاک کے بعد سب سے بیسٹ ایکسپلینیشن ہے ان عقائد کی اس کانٹیکس میں تین صحیح الاسناد حدیث سن لیجیے پہلی حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل کے مطابق چار نمبر کتاب المارا چیپٹر کے اندر یہی آئے سور ال عمران کی 169 سکسٹی نائن ولابن الدین سبیل اللہ ام واتا اس کے بارے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ شوہدا کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ڈال دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں ہر طرف سیر کرتی پھرتی ہیں اور جنت کی نعمتوں کو انجوائے کرتی ہیں اور پھر عرش کے نیچے کندیلوں پر آ کر وہ بیٹھ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرماتا ہے کہ کوئی خواہش ہو تو اس کا اظہار کرو تو وہ روحیں کہتی ہیں یا اللہ تو نے ہمیں اتنا کچھ نوازا ہے ہم کس خواہش کا اظہار کریں جب اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتا ہے تو وہ ایک ہی خواہش کا اظہار کرتی ہیں کہ الہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے ہم تیری رحم میں دوبارہ قتل کیے جائیں اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ اس کو وہاں پر بھی فیل کریں گے لیکن اللہ تبارک و تعالی اس معاملے میں ان کی یہ خواہش پوری نہیں فرمائے گا کیونکہ ایک ہی دفعہ یہاں دنیا سے ایگزٹ ہے بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد صرف شہید ہی تمنا کرے گا اس دنیا میں آنے کی اور بہاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر, کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت کی ایک شاخ پر مرا لہذا ہر مسلمان کے دل میں شہادت کی تمنا ہونی چاہیے یہ لٹ مست ہے ایمان کا سمم بونم آف اسلام اسلام کا ہائیسٹ گڈ جو امین کانٹ کی فلاسوفی میں اس کو سممم بونم کہتے ہیں وہ قتال ہے ایک شخص اپنی جان لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائے یا اللہ میرے پاس سب سے قیمتی چیز یہ تھی میں تیرے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں دوسری حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 1351 نمبر حدیث جہاں پر بن عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ غزوہ عہد کے موقع پر بڑی کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی زائرہ مسلمانوں کو لاس پہنچا تھا اسی دوران میرے والد بھی عبداللہ اللہ اسی جنگ میں شہید ہوئے تو جلدی میں ان کو ایک اور صحابی کے ساتھ مشترکہ قبر میں دفنا دیا گیا کہتے ہیں لیکن میرے دل میں قلق تھا کہ میرے باپ کو اجتماعی قبر میں کیوں دفنایا گیا تو میں نے یہ خواہش اپنے دل میں رکھی تھی کہ جب بھی مجھے موقع ملا میں اپنے باپ کی قبر کو شفٹ کروں گا صحیح بخاری انٹرنیشنل نمنی کے مطابق ایک ہزار تین سو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کی شہادت کے چھ مہینے کے بعد اپنے باپ کو قبر سے نکالا ان کا پورے کا پورا جسم اسی حالت میں تھا جس حالت میں ان کو دفنایا گیا تھا اللہ کبیرہ بھائیو یہ کوئی سائبیریا کا برفانی علاقہ نہیں ہے جہاں پر چھ سال تک بھی لاش خراب نہیں ہوگی ریگستانی علاقہ ہے چھ مہینے تک لاش کا سلامت رہنا یہ اسپیشل پروٹوکول ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہدا کے لیے تیسری حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریکی کے مطابق ایک ہزار تین سو نبے نمبر حدیث ہے کہ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً چھہتر سال کے بعد ستاسی ہجری کے اندر ہجر عائشہ کی دیوار گر گئی جس میں آپ صلی اللہ کی قبریں مبارک ہے اس کی کنسٹرکشن کے دوران ایک پاؤں نکل آیا اور صحابۂ اکرام علردوان اور تابعین بڑے سخت پریشان ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک کبر سے باہر نکل آیا ہے پنڈلی سمیت پورا پاؤں مبارک چھتر سال بعد تو پھر انہوں نے سعید عائشہ کے بھانجے اربا ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ المتوفا چرانوے ہجری جو عبداللہ ابن زبیر صحابی کے چھوٹے بھائی ہیں اور سید عائشہ کے محرم تھے ان کے بھانجے تھے وہ فریکوینٹلی حجرہ عائشہ میں آتے تھے ان کو پتا تھا کہ قبروں کی لوکیشن کیا ہے ان کو بلایا گیا تو انہوں نے جب وہ پاؤں دیکھا اور قبروں کی لوکیشن دیکھی تو کہا کہ اللہ کی قسم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک نہیں بلکہ سیدنا عمر کا پاؤں مبارک اللہ ہے اور پھر ان کو دوبارہ اس طرح دیا گیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے تریسٹھ سال کے بعد ان کا پاؤں مبارک جتنا ظاہر ہوا تھا بالکل صحیح حالت میں تھا یہ صحیح بخاری میں کوئی افسانے نہیں نا پڑ رہا مولویوں کی طرح یہ سارے حوالے میرے بخاری مسلم چل رہے ہیں تو بھائیو ان دلائل کی روشنی میں یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء کرام علی مسلام کو بھی وفات کے بعد شہدائے کرام کی طرح پروٹوکول حاصل ہے بلکہ انبیاء کرام علی مسلام کی زندگی شہدات سے افضل در افضل در افضل در افضل ہے شہید تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے نبی کے کلمے کے لیے جان دے دیتا ہے اور یہ بات بھی ہے جو پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر ہے وہ میٹرک تو ہو گئی تو شہید کو آپ میٹرک لیول پہ سمجھ لیں کیونکہ چار درجے ہیں نا تو چوتھے درجے تیسرے درجے پہ آتے ہیں امبیاکرام علیم وسلام کو تو بدرجہ اولا یہ پروٹوکول الحمد اس حوالے سے حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ پانچویں صدی ہجری میں اہل سنت کے بہت بڑے محدث اور کئی احادیث کی کتابوں کے مولف بلکہ ان سے زیادہ کسی نے احادیث کتابوں میں جمع نہیں کی آج سے ایک ہزار سال پہلے امام حافظ ابوبکر احمد بن حسین بن علی الب حکی المتوفہ چار سو اٹھاون ہجری انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے اکیس احادیث کا مجموعہ حیات الانبیاء فی عبوری ہم نبی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہے اور اس میں وہ کئی احادیث لے کر آئے کچھ صحیح بھی ہیں کچھ غریب بھی ہیں پہلے نمبر پہ وہی حدیث لے کر آئے جو مسند ابی اعلیٰ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار چار سو پچیس نمبر حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا ال امبیاؤ فی قبورہم قبور نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور اس کی سپورٹ میں پھر امام بھائی کی ساتویں اور آٹھویں نمبر پر صحیح مسلم کی دو حدیثیں لے کر آئے انٹرنیشنل امریک کے مطابق چھ ہزار چھپن اور چھ ہزار ایک ستاون صحیح مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے شب مراج موس علیہ السلام کو سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو امام بھائی کی اس کو دلیل کے طور پر لے کر آئے الحمدللہ اور پھر انہوں نے اس کتاب کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اپنا عقیدہ بالکل واضح الفاظ کے اندر لکھ دیا جس میں کوئی امبیکٹی ہے ہی نہیں کوئی مشابہ لگ ہی نہیں سکتا جس کو میں ذرا وہ پنجابی میں کہتا ہوں بالکل ننگی بات انہوں نے کر دی کوئی ابہام رہی نہیں کوئی امبیکٹی رہے نہیں اس کتاب کے اینڈ پہ حیات المبیافی قبور رحیم امام بھائی کی اور اسی کو امام ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ المتوفا آٹھ سو باون ہجری انہوں نے صحیح بخاری کی شرح جو شورا آفاق شرح ہے فت الباری اس میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر تین ہزار چار سو اکتالیس کی شرح میں بھی اسی کتاب کو دلیل بنایا انبیاء کرام علیم السلام کی زندگی پر قبروں کے اندر صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تین ہزار چار سو اکتالیس اس کی جب شرح لکھی امام ابن حجر نے فلباری میں اس باب وزقر فل مریم اس کے اندر انہوں نے امام بھئیکی کی اس کتاب کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہی امت کا عقیدہ ہے اب امام بھئیکی کے وہ الفاظ جو حیات المبیا فی قبور ہم میں کنکلوڈنگ الفاظ ہیں ان کے میں ایکزیکٹ ورڈ بائی ورڈ ان کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں اور یہ صحیح ہے کہ بے شک اللہ جناح نے انبیاء کرام علیم السلام پر ان کی روحیں لوٹا دی ہیں اور اب وہ اپنے پروردگار کے نزدیک شہدا کی طرح زندہ ہیں ان کی روحیں ان پر لوٹا دی ہیں اور پھر یہی امام بھائی کی نے کتاب لکھی ہے عقیدوں کے اوپر ال اعتقاد کے نام سے الگ سے اس میں بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چپٹر باندھا اس کی جو فصل تھی دلال نبوت کے اوپر اس میں بھی الفاظ یہ لکھے لفظ بائی لفظ یہ الفاظ ہیں اور انبیاء کرام علی مسلام کی روحیں قبض کرنے کے بعد انہی کی طرف لوٹا دی جاتی ہیں پس وہ شہداء کی طرح اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں ابھی شہداء کی طرح سے مراد یہ نہ سمجھیے گا کہ شہید جس طرح وہ سبز پرندوں کے پیٹ میں ان کی روح ہے اس طرح نہیں کی طرح سے مراد اس طرح سمجھ لیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علی مسلام بھی انسان ہوتے ہیں لیکن وہ عام انسان نہیں ہوتے ان کا انسان ہونا اور ہمارے انسان انہوں نے بڑا فرق ہے ہاں لیکن یہ ایک چیز ہے کہ وہ بھی انسان ہم بھی انسان باقی جو کیفیت اور فضائل وہ تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے تو کی طرح سے مراد ہے کہ جس طرح وہ بھی زندہ یہ بھی زندہ اور امام صاحب کی کتاب خود ہی بتا رہی ہے حیات الانبیاء فی قبورہم نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے اس کے اوپر ذرا غور کیجیے اور یہ قبروں میں زندگی جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی لیکن اس کی کیفیت کیا ہے دنیاوی نہیں ہے برزخی ہے یہاں سے پھر اختلاف شروع ہو جاتا ہے اور وہ اختلاف حل کرنے کے لیے انشاءاللہ اللہ اگلے دو پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں ایک دفعہ دروشی پڑھ مدید بڑی سینسٹیو گفتگو ہے بڑا اٹینٹو ہو کے سننا ہے ورنہ بات سمجھ نہیں آئے گی اور بڑی کرکٹ باتیں بھی ہوں گی ان کے لیے جن کا یہ عقیدہ خراب ہو چکا ہے انیس سو پچپن چھپن کے بعد اور جن کا عقیدہ وہ شروع والا ہے ان کے معاملہ ٹھیک ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گا یہ بدعت کب سے شروع ہوئی ہے مماتی فتنے کی علمی پوائنٹ نمبر تھری انبیاء اکرام علی مسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کی زندگی نمبر ایک اخروی ہے یعنی آفرت کی زندگی نمبر دو برزخی ہے یعنی ان سین بیر نظر نہیں آ سکتی نمبر تین جدتی ہے اور نمبر چار جسمانی پلس روحانی ہے لیکن اس کی کیفیت برزخی ہے اور یہ زندگی کسی بھی صورت دنیا کی زندگی کے مشابہ نہیں ہے کیونکہ دنیا کی زندگی کے پروٹوکول ڈفرنٹ ہے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہمیں سب سے بیسک نیڈ ہے سانس پھر کھانا پینا پیویاں یہ تمام چیزیں دنیا کی ضرورتیں ہیں لیکن آخرت کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں دنیا میں بیت الخلا بھی جانا پڑتا ہے جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جنتی جب کھانا کھائیں گے جنت کا تو ایک خوشبودار ڈکار آئے گی ان کا سارا کھانا ہزم ہو جائے گا کوئی پیشاب پہانے کی حاجت ہی نہیں رہے گی دنیا کی زندگی اور آغرت کی زندگی میں بڑا فرق ہے اس لیے ہم صرف یہ قبر مبارک کی زندگی کا ایک دھندلا سا تصور اس متشابہ چیز کا قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کر سکتے ہیں جتنا بتایا گیا اس سے آگے ہم بڑھ نہیں سکتے اب اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ قبر مبارک کھود کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں زندگی کیسی ہے تو اس کو ابزرو نہیں کر سکتا یہ نہ سمجھیے گا جیسے ہم تہ خانے میں بیٹھ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر مبارک میں اسی طریقے سے اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں وہ ان سین بیئر ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ سکتا لہٰذا اگر قبر مبارک کھودی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی لیٹی ہوئی حالت میں ہی نظر آئیں گے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تھا وہ آپ کی ایکٹیویٹیز کو ہم اس دنیا میں آبزرو نہیں کر سکتے ایون یہاں رشتے میرے دائیں بائیں میں اس کو ابزرو نہیں کر سکتا لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں یہ غیب کی چیزیں ہیں. میری نظروں سے ضرور اول چلیں بلکہ دنیا کے اندر بھی کئی چیزیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں ہم ان کو نہیں آبزرو کر سکتے فیزیکلی خود ہاں تجربات سے چیزیں پتا چلیے وہ بھی آپ پتہ چلیے جس کے اوپر یہ پوری موبائل ٹیکنالوجی پوری دنیا کی چل رہی ہے سیٹلائٹ کی تو اس کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ جیسا کوئی شخص دنیا میں سویا ہوا ہوتا ہے اور اس کو خواب دکھایا جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی کیفیت تاری ہوتی ہے تو پاس کھڑا شخص اس کو وہ لیٹی ہوئی حالت میں دیکھے گا لیکن وہ شخص ان تمام کیفیات سے گزر رہا ہوتا ہے یہ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں بالکل اس طریقے سے انبیاء کرام علیم السلام اپنی قبروں میں لیٹی ہوئی حالت میں نظر آئیں گے لیکن ان پہ جو کیفیات گزر رہی ہوں گی وہ ہم نہیں دیکھ سکتے وہ ان سین ہے سورہ المو آیت نمبر ایک سو. الا یوم یو براہون اور ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک اٹھائے جانے تک برزق ہے ان سین بیر یہی وجہ ہے کہ امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے فت الباری کے اندر صحیح بخاری کی شرح لکھتے ہوئے انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار بیالیس نمبر حدیث کے نیچے یہی الفاظ لکھے ایکزیکٹ ورڈ میں پڑھنے لگا ہوں لی انہ بادا موتی ہی اور بے شک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کے بعد وہ ان اگرچے کے زندہ ہیں فہیا حیات ان اخرویہ لیکن یہ زندگی اخروی ہے تش تشبہ الحیات دنیا اس کو دنیا کی زندگی کے ساتھ کوئی مشابہ نہیں ہے دنیا کی زندگی سے مختلف ہے اب یہ اگروی ہے جنتی ہے برزخی ہے اس کانٹیکسٹ میں چار احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے تاکہ یہ بات بالکل کھل جائے پہلی حدیث جو آلریڈی بیان ہو چکی صحیح بخاری انٹرنیشنل کے مطابق چار چار سو اکاون کے اماں عائشہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لواب دہن مبارک اور میرا تھوک اللہ تعالیٰ نے اس دن جمع کر دیے آخر یوم النیا و اول یوم من الآخرہ اس دن کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن لہذا وہ آخرت کی زندگی ہے دنیاوی زندگی نہیں ہے جس طرح ہمارے برلوی مکتا فکر یا دیوبند مکتا فکر کا حیاتی گروپ کہتا ہے مماتی تو خیر بالکل ہی رائے رات سے ہٹ چکے ہیں وہ تو بالکل ڈیویٹ ہو چکے ہیں وہ انشاءاللہ ابھی جائے گی بات دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے کہ سعید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ جنت میں اس کو اس کا مقام نہ دکھا دے یہ آپ اکثر کہا کرتے تھے لیکن میں نے کبھی اس بات پر توجہ نہیں کی تھی لیکن جب حضور کی بیماری کے دن آئے تو مجھے یہ حدیث یاد آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کے دوران جب غشی کی کیفیت ہوئی اس سے افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہ عمر رفیق العلہ اے اللہ ان لوگوں کے ساتھ مجھے بھی شامل کر دے تو اما عائشہ کہتی مجھے وزیز یاد آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں مقام دکھایا جا رہا ہے اللہ کبیر اور پھر بخاری اور مسلم کا جو دوسرا ترک ہے اس میں آگے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ آیت پڑھی سورہ نساء کی آیت نمبر سکسٹی مدینہ الََ اللّہ علیہم منبی و صدیقین و شہدا و یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگوں کو ساتھ ملے گا ان لوگوں کا جو صراط اللہ ددینہ ان امتا علیہم انعام یافتہ لوگ ہیں نبیوں میں سے صدیقین میں سے شہداء میں سے اور صالحین میں سے یہ آیت آپ نے تلاوت کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آپ صلی اللّہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے پرواز تیسری حدیث سی بخاری میں چار ہزار چار سو باسٹھ نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہا اے ابا جان آپ نے اپنے رب کے بلاوے پر لبئی کہہ دیا اے ابا آپ کا ٹھکانا جنت الفردوس ہے یہ سئیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ کی وفات کے بعد اور یہاں وہ بھی بات یاد کر لیجیے بخاری اور مسلم کی نے حدیث ہے کہ وفات سے کچھ عرصہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑی اور پھر ایک بات کہی تو مسکرا پڑی بعد میں اما عائشہ نے بڑا زور لگا کے جب پوچھا تو پھر سیدہ فاطمہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی وفات کی خبر دی تھی کسی اور کو نہیں بتایا تھا صرف سیدہ فاطمہ کو بتایا تھا تو میں رو پڑی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی اور کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے اللہ پر تو اس پہ پھر میں مسکرائی کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں گی تو ظاہر ہے کہ وہ دیکھنا کہاں پر ہے وہ جنتی زندگی ہے قبر عمارت تو سیدہ فاطمہ کی وہاں پر نہیں وہ تو جنت البقی قبرستان بکی حرکت میں اور چوتھی حدیث بیس صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق 1386 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طویل خواب دکھایا گیا اس کے اینڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منظر دکھایا گیا اور یاد رکھیے گا نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے اس پہ تو اجماع ہے قرآن پاک میں موجود ہے ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا خواب کے ذریعے ہوا اس طویل خواب کے اینڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر مبارک اوپر اٹھایا تو بادل کی مانت کوئی شہ نظر تو جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا مقام ہے وفات کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل مجھے چھوڑ دو میں اس مقام میں داخل ہو جاؤں تو سیدنا جبریل نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کے چند دن, دن دنیا میں باقی ہیں اس کے بعد آپ اسی مقام پر آ جائیں گے تو اس سے بھی بات پتہ چلی کہ یہ اخروی مقام جنتی مقام ہے لیکن اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب دیکھ رہے تھے اور آپ نے کہا کہ مجھے میرے مقام میں داخل ہونے دو تو اگر آپ داخل بھی ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک داخل ہوتی جسم مبارک تو یہی تھا اور اس روح اور جسم کا تعلق جو ہے وہ انشاءاللہ شاء آگے چل کے آپ کو احادیث میں انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا بھائیو ہم نے اب تک جتنی احادیث سنی ہے اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اخروی ہے برزقی ہے اور جنتی ہے لیکن لیکن لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں زندگی جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے لیکن اس کی کیفیت اس کا موڈ برزخی ہے اور میرا اس ویڈیو کے ذریعے چیلنج ہے کہ انیس سو چھپن ستاون سے پہلے اس روئے عرض پہ کوئی بھی مسلمان ایسا ایگزٹ نہیں کرتا تھا کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے کسی کا یہ عقیدہ نہیں تھا یہ دیوبند کا ایک آف شوٹ نکلا دیوبانی دی بماتی گروپ عنایت اللہ شاہ بخاری اور پھر ان کے سارے فالوورس انہوں نے یہ پہلی دفعہ چوہا چھوڑا کہ جی شہید جنت میں ہیں تو نبی ان قبروں میں کیا کر رہے ہیں معاذ اللہ استفر اللہ ان کو بےچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ آپ سے ان کی قبریں مارے تو خود جنت کے ٹکڑے میں اب اتنی بھی عقل کام کر جاتی تو پھر بات سمجھ آ جاتی کہ وہ جنت کا ٹکڑا کیوں تھا اور امام بخاری نے کیا باب باندھا ہے گیارہ سو چھیانوے نمبر حدیث کے اوپر قبر رسول کے حصے کی فضیلت قبر سے لے کے ممبر تک کے حصے کی فضیلت صحیح بخاری پڑھ لیتے غور سے تو بات سمجھ آ جاتی پوری دنیا میں ساڑھے تیرہ سو سال تک کسی کا یہ عقیدہ نہیں تھا جو دیوبان کے مماتی گروپ نے انجیکٹ کیا امت کے اندر اور الحمد للہ وہ کامیاب بھی نہیں ہو سکا اس فارم میں ابھی بھی الحمدللہ اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث ہاں اہل حدیث میں کچھ لوگوں کو بیماری چڑھی ادھر سے غبار چڑھا تو ان کے کچھ عقیدے خراب ہوئے بہر ادھر بھی جو اہل حق علماء ہے ان کا عقیدہ یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اور اہل تشیہ بھی سب کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں جسمانی پلس روحانی زندگی کے ساتھ زندہ ہے لیکن وہ برزخی ہے دنیا نہیں ہے وہ میں آگے بتا دیتا ہوں لیکن ظلم یہ ہے کہ یہی مماتی گروہ دوگلی پالیسی کرتا ہے کہ دیوبند کے وہی علماء جنہوں نے دیوبند مدرسہ بنایا اٹھارہ سو سڑسٹھ سڑ کے اندر جس سے پہلے دنیا میں کوئی دیوبندی نہیں تھا انہی علماء کو رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں حجت الاسلام قاسم نانوتوی کہتے ہیں حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ ان کی مشترکہ عقیدے کی کتاب المحند المفند میں کوشچن نمبر پانچ جس میں پینتیس علماء دیوبند بند کے سائن موجود ہیں جو عقیدے کی ان کی بنیادی کتاب ہے اس میں انہوں نے کلیئر کٹ لکھ دیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی طور پر قبر میں زندہ مانتے ہیں ولی آزب اللہ تعالی ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور بےچارے بریلیوں کے پیچھے پڑھ جاتے ہیں اب یہ دوغلی پالیسی ہے ایک پالیسی رکھیں نا ان کو بھی کہیں کہ ان کا بھی عقیدہ معذ اللہ تقبر اللہ جو ہے وہ اس طریقے سے اس میں فتوا لگائیں ان لوگوں نے توحید کی آڑ میں اہل سنت کے علماء پر کفر شرک کے فتوے لگائے دی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ مانے وہ مشرک ہے حالانکہ یہ خود بیسیکلی اس شر کی طرف جا چکے ہیں اور یہ بات یاد رکھیے گا صحیح ابن خزیمہ میں اور ابن احبان میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے الموجم القبیر دپرانی میں بھی غالبن موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص اپنے پڑوسی کو کہے گا اے مشرق صحاب نے پوچھا یار مشرق کون ہوگا آپ نے فرمایا جس کو کہہ رہا ہوگا وہ مشرک نہیں ہوگا لیکن کہنے والا مشرک ہو جائے گا یہ بات بات کے مشرک ہو گیا مشرک ہو گیا بڑی احتیاط کرنی چاہیے اس مسئلے میں فلاں گستاغے گستاغے رسول یہ نہ ہو کہ آپ خود گستاخ ہو جائیں یہ بات کرتے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں ان کی پریکٹیکل مثال یہ اس وقت دیوبندی مماتی گروپ اور اسی کا آپ شوٹ کیپٹن عثمانی برزغی گروپ ہے المحد الد میں جو بندی حیاتوں کی یہ بیسک کتاب ہے عقیدے کی اس میں تو انہوں نے یہاں تک لکھ دیا قاسم نوتوی صاحب کی کتاب پڑھیں جی ہم انہوں نے آب حیات کتاب لکھی ہے کوئی تقریباً ساڑھے تین سو چار سو صفحات پر حیات و نبی کے عقیدے پر اور اس میں انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہی نہیں ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کی حالت میں ہی دفنایا گیا ہے ولی آز تعالی یہ جو بندیوں نے لکھا قاسم نوتوی صاحب جنہوں نے دیوپال مدرسہ بنایا آب حیات میں پھر ان پہ گرفت بریلویوں نے کی ہے بریلوی عالم عباس رضوی صاحب نے آپ زندہ ہے ولہ کتاب لکھی تو اس میں کہا کہ اہل ودیثوں تم لوگ ہم پر تو شرک کے فتوے لگاتے ہو اور جن کو تم رحمت اللہ علیہ کہتے ہو دیوبندیوں کے بزرگوں کو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بھی قائل نہیں ہے ہم تو پھر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں اور فوت ہونے کے بعد گبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی ملی ہے اور تم تم جن بزرگوں کو اسی صاحب بھی اور رحمت اللہ علیہ اور بڑے ان کو الکا الکباد وہ البریلویا کتاب کے اندر دیتے رہے جس میں سے میں سمجھتا ہوں وہ اکثر اس میں حصے جھوٹی کتاب ہے البریلویا اکثر چیزیں الزام تراشی پر مبنی ہیں تو ان کو نہیں دے یہ سمجھ آتی تو بعض رضوی صاحب نے کہا کہ ہم تو پھر بھی مفاد کے قائل ہیں یہ تو مفباد کے بھی قائل نہیں ہے اب ان مماتیوں کو غلطی کہاں پر لگی بھائی ان کی غلطی دراصل یہ ہے کہ انہوں نے قبر اور اس برزر کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر کر لیا اور پھر اس انکار میں یہاں تک آگے بڑھ گئے کہ کہنا شروع کر دیا کہ انبیاء اکرام علی السلام کی جو قبریں ہمیں نظر آ رہی ہیں نا اور شہداء کی یہ قبریں یہ ڈمی قبریں ہیں یہ جو ہیں وہ معذ اللہ سمبلس ہیں ایکچولی یہاں پر نبی موجود نہیں ہے اور میں نے بتایا کیپٹن عثمانی نے اسلام یا مسلک پرستی کے سفاتیس پر لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے گڑھے میں نہیں ہے ولیہب اللہ قبر مبارک و گڑھ کا ہے یہ مسلمان ہے ایسی توحید پر لانت یہ شیطانی توحید ہے یہ رحمانی توحید نہیں ہے یہ وہی دی جو میں نے سنا دیا ہے مشرق اور وہ کہنے والا خود مشرک ہوگا ہم رحمانی توحید مانتے ہیں شیطانی توحید نہیں مانتے ہیں। توحید بیان کریں انبیاء کی توہین نہ کریں لا فاو اسما تو کم کا نبی نبی کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہ کرنا تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں سورہ اجرات کی یہ آیت ابو بکر اور عمر کے بارے میں نازل ہوئی تھی وہ آپس میں لڑ پڑے تھے حضور کے سامنے حضور سے بدتمیزی نہیں کی اور اللہ تعالی نے کہا ابو بکر اور عمر تمہارے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے اگر حضور کے موجودگی میں اپنی آواز کو بلند کیا بھائیو بڑا نازک معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس یہ اسلام کی بنیاد ہے مدینے کے گڑے میں لانت اللہ جھوٹے پر اللہ کی لانت پھر وہ لیم ایکسکیوز دیتے ہیں جی دیکھیں جی ایک بندہ ایک ریش میں مر گیا ایک بندہ سمندر میں ڈوب گیا تو اس کی قبر کی طرح تو بھائی آپ بخاری اور مسلم پڑھ کے دیکھیں وہ حدیث بڑی مشہور کہ ایک بندے کی موت کا وقت قریب آیا اس نے اپنی اولاد کو جمع کر کے کہا جب میں مر جاؤں تو میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اس کی راکھ ہواوں میں اور سمندروں میں بکھیر دینا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے زندہ کر لیا تو مجھے عذاب دے گا تو میں اس طریقے سے بچنا چاہتا ہوں اور جب مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہَاؤں اور سمندروں کو حکم دیا یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اللہ کی رحمت کے بیان والے چیپٹر میں مشکات میں بھی موجود ہے اور ساری رات جمع کی اللہ نے پھر زندہ کر لیا اس نے کہا اللہ اس سے بچنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں تجھے ڈر بڑا لگتا تھا پھر میں بخش دیا کفر کر کے مرا لیکن اس کا کفر جزوی تھا کلّی کافر نہیں تھا یہ وہ مانتا تھا کہ اللہ مجھے زندہ کر سکتا ہے لیکن اس نے یہ خیال کیا کہ اگر اس طریقے سے میں اپنی رات بنا دوں گا لاش کے ٹکڑے کو پھر زندہ نہیں کر سکتا تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ اگر کسی کے عقیدے میں جزوی طور پر شرک بھی پایا جاتا ہو تو اس کی بھی بخشش کی گنجائش موجود ہے اگر اللہ چاہے تو کلّی شرک نہیں میں بات کر رہا یہی وجہ ہے اسی حدیث کی بنیاد پر میں یہ بات کہتا ہوں کہ کسی بھی اہل قبلہ اہل کلمہ کو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی جو بندی یا سلفی یعنی اہل حدیث یا اہل تشید کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے ہاں کلمہ کو مشرک ہو سکتا ہے کافر نہیں ہوگا اسلام سے نہیں نکلے گا اللہ کے ثبوت معاملہ کہیں جزوی اس کو خرابی لگی اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے اس کو نہیں معاف کیا اور بخاری اور مسلم دونوں میں کوئی خرانہ نہیں ہے تو وہاں بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر لیا وہ کہتے ہیں جی راگ اڑ گئی تو یہ تو ٹینشن لینے کی پائی کیڑی لڑ ہے راک اڑ گئی تھی سمندر ہو گیا تھے یہ وہ پائی جی نے زندہ کرنا ہے تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت ہے جس نے زندہ کرنا ہے وہ زندہ کر لے گا اور عموماً لوگوں کو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے لہٰذا ہم یہ جو کہتے ہیں قبروں میں انبیاء زندہ ہیں تو عموماً قبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن پاک خود بھی کرتا ہے سورہ ابس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہیومن لائف سائیکل کو بیان کرتے ہوئے خم میں امارتا ہوں اس کے بعد انسان کو موت آتی ہے اور قبر مل جاتی ہے ساروں کو تو قبر نہیں ملتی لیکن عموماً تو لوگوں کو قبر ملتی ہے اور جس کو نہیں ملی اس کی وہیں پر اللہ تعالیٰ قبر بنا دے گا شیر کے پیٹ میں قبر بنا دے ہَاؤں میں قبر بنا دے سمندروں میں بنا دے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر کھا دے رہے تو ٹینشن لینے ہے ہمارا تو کوئی ایشو نہیں اس میں اسی طریقے سے وہ عید القبر بت عالیبت نفسم ماں قدمت بخرت جب قبروں کو اکھاڑا جائے گا تو ہر جان جان جائے گی اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا اور اس کا کلائمیکس میں کہتا ہوں اس کے اندر تو طویل ہی ممکن نہیں ہے ان پہ باقی آیات میں تو یہ کہتے ہیں جی یہ قبریں ہیں لیکن یہ وہ قبریں ہیں جو الین اور سجید میں ہیں یہ دنیا کی قبریں نہیں ہیں تو اس کا کیا کریں گے آیت کا قرآن تو اپنی حفاظت کرتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر چوراسی ہے منافقین کے کانٹیکسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ولا تسلیم من ہم مات ابدا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین میں سے جب کوئی مر جائے کبھی بھی آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا ولاق کم الا قبری اور نہ کسی منافق کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے تو کیا الین سی جیت پہ اس جا کے کھڑے ہوتے تھے عقل نہیں کام کرتی ان کی یہ کس قبر کی بات ہو رہی ہے کہ قبر پہ منافق کی نہیں کھڑے ہونا یہ تو آیات ہے اور احادیث تو اتنی بریو کرتی ہیں صرف بخاری اور مسلم کی اتنی احادیث مجھے زبانی آتی ہیں اس کانٹیکس میں کچھ میں یہ بھیا بھی کر دیتا ہوں کہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے گا اور یہ مشہور حدیث ہیں ہم نے بچے بچے نے سنی ہوئی ہے پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے صحیح بخاری میں اس کا انٹرنیشنل نمبر 1374 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو دفنا کر جاتے ہیں تو مردہ جانے والوں کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے عام مردہ بھی پھر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں اور جو منافق ہوتا ہے جب سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے فرشتے اسے ایک ہتوڑا مارتے ہیں اور اس کی چیخو پکار کی جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے کیونکہ جن اور انسان مکلف ہے ان پہ وہ برزت کا پردہ ہے یہ سن لیں تو جناب پھر لوگ اذان ہو تو اپنے کاموں میں تو مشرون نہ ہو سیدھا چلے جائیں مسجد میں لیکن انعام کیا ہے ان الدین یقب الرب بہم بالغ بھی لہم غیب کے پردے میں جو اللہ کو مانے گا اس کے لیے ہے اجر دیکھ کے مانا تو کیا مانا تو عام مردہ بھی جانے والوں کی قدموں کی آواز سنتا ہے اتنا ہم مانتے ہیں تو سمائے موتا کا جو قیدا ہے ہم اس کو ایکسپشن کے ساتھ کیٹاگوریکلی تو نہیں ایکسپشن کے ساتھ جہاں جہاں چیزیں آئیں وہ مانتے ہیں وہ اہل سنت اہل تشو کا اجماعی عقیدہ ہے لہٰذا جو سور فاطر کی آیت نمبر بائیس ہے اس کو بھی ذرا غور سے پڑھیں ان اللہ یوسم شاہ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے تو ہم ٹینشن دی کیڑی لوڑ ہے وہ مانتا بھی مجھ میں ان القبور اور اے نبی آپ نہیں سنا سکتے اس کو جو قبر میں دفن ہے یعنی آپ نہیں سنا سکتے اللہ سنا سکتا ہے اللہ پہ تو پابندی نہ لگائے نا بھائی اللہ تعالیٰ مردے کو سنواتا ہے تاکہ نیک مردہ ہو تو خوش ہو کہ دیکھو ان رشتہ داروں پہ میں نے پہلے بھی رلائی نہیں کیا میں اپنے امال ساتھ لے کر آئے ہوں جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کے تین دوست ہیں دو باہر رہ جاتے ہیں اور ایک اندر جاتا ہے اس کی دولت اور رشتے دار باہر اور امال اندر تو نیک آدمی خوش ہوتا ہے کہ مجھے ہی میں نے ان کے اوپر لائے نہیں کیا تھا اور بد آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بھی مجھے سفر کے چلے گئے اس کی حضرت میں اضافے کے لیے اس کو قدموں کی آواز سنائی جاتی ہے بلکہ صحیح بخاری میں یہاں تک موجود ہے میت چارپائی پہ کلام بھی کرتی ہے جنوں انس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری قبر کی طرف لے جاؤ کدھر جین میں اس کبر میں اور بد میت کہتی مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو تو میت بولتی بھی ہے لیکن وہ ہمارے فریم آف ریفرنس سے باہر ہے وہ برزخ ہے ان سین بیر ہے اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بڑی مشہور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے ان دو قبر والوں کو اذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے نہیں ان میں سے ایک شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت سے ٹہنی توڑی اس کے دو حصے کر کے دونوں قبروں پر لگائے کدھر جین پہ یا دنیا کی قبروں پہ ان قبروں پہ اور کہا جب تک یہ ہری رہیں گی اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی اللہ تیسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سات نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے باغ کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر بدت گیا اتنا بدکا کہ صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ آپ کو زمین پر گرا دیتا اس کو عذاب اللہ تعالی نے دکھا دیا تھا بدت گیا تو صلی اللہ علیہ وسلم گیا آپ نے فرمایا یہ قبریں کس کی ہیں چھ سات قبریں بتایا گیا کہ یہ تو زمانے جہلیت کے مشرقین کی قبریں ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی قسم تمہیں بھی قبروں میں آزمایا جائے گا اور میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر دکھا دے لیکن مجھے ڈر ہوا کہ پھر تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے صحیح مسلم انٹرنیشنل امریک کے مطابق 7213 اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کہ عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرو چھپے اور کھلے فتنوں سے اور دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے ہم نماز میں تشود میں بھی پڑھتے ہیں اللہ من آزاد جہنم و من آزاب القبر و من فطرۃ والممات ومن و منشل المسیح الدجال تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم طلب کرو اللہ تعالیٰ سے پناہ چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفع حدیث اچھا یہ بھی بات پتا چلیے کہتے ہیں کہ فلانگ کو کشول قبور ہو جاتا ہے صحابہ صابام کو تو کوئی کشول قبور نہیں ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا یا حضور کے بیٹھنے کی برکت سے اس خچر کو ذابع قبر نظر آ گیا باقی صحابہ کے خچر تو کوئی نہیں بت تو یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے بابے قبر دیکھ لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں تو پھر ان بابوں کا مرتبہ صحابہ کرام سے زیادہ ہے ولی آزب باللہ تعالی بخاری و مسلم کی متفق علیہ الحدیث ایک حبشی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی وہ مسجد نبی میں صفائی کیا کرتی تھی اللہ خوش نصیب فوت ہو گئی صحابہ اکرام علی مردوان نے راتوں رات اس کو دفنا دیا اور اس کو ایک ہلکی سی عورت شمار کیا کہ یہ حفصی عورت عام سی عورت صفائی کرنے والی حضور کو نہیں بتایا کہ وہ فوت ہو گئی ہے تین چار دن گزرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی سیاب اکرام علوان نے کہا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت تو فوت ہو گئی تھی تو ہم نے آپ کے آرام میں خلل سمجھتے ہوئے اس کو راتوں رات دفنا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہری سن علیہ کمبل الرحیم کہا کہ مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوش نصیب عورت کی قبر پر گئے اور قبر پہ جا کے اس کا جنازہ پڑھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ یہ قبریں نوٹ یہ قبریں اندھیروں سے بھری پڑی تھیں اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان قبروں کو نور سے بھر دیا تو وہ کون سی قبریں تھیں اور سین کی یہی والی قبریں اور قبر پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا پانچویں سیدنا سعید النعم البنیاس رضی اللہ تعالیٰ نے جب موت کا وقت قریب آیا صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تین سو اکیس نمبر حدیث دیکھ لیں میرا کوئی ریفرنس ابھی تک بہاری مسلم سے باہر نہیں گیا کہ شاک پڑ گئے پتا نہیں صحیح ہے صحیح ہے تین سو اکیس کتاب الایمان امر بن آز کی وفات کا وقت قریب آیا بڑی لمبی حدیث ہے انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر نصیحتیں کی اور کہا ہے بیٹو ایک وہ وقت تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت نفرت کرتا تھا اگر اس وقت مر جاتا تو سیدھا دوزخ میں جاتا لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت سے مشرف فرمایا جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیت کرنے لگا تو میں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا اور کہا یا رسول اللہ پہلے گارنٹی دیں کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے حضور نے گارنٹی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میں نے بیت کی اللہ کی قسم ہے میرے بیٹوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی وجاہت کی وجہ سے پوری زندگی کبھی آنکھیں بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکا اگر تم مجھ سے پوچھو کہ حضور کے خدو خال چہرے کے کیسے تھے میں تم سے بیان نہیں کر سکتا حضور کے روب کی وجہ سے میں نے کبھی نگاہیں اٹھا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھا اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جنت میں جاتا لیکن پھر میرے بیٹو مجھ پر تیسرا وقت آیا میری زندگی میں ایک تیسرا وقت آیا اور مجھے ازمایا گیا حکمرانی کے فتنے سے یہ وہی فتنہ جو انہوں نے امیر معاویہ کے ساتھ مل کر مولا علی کے خلاف فروج کیا اپنے آخری وقت میں زہر انسان کو اپنی غلطیاں تو یاد آتی ہیں موت کے وقت تو بیٹو اب مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے مجھے ازمایا گیا تحقیم کے مسئلے میں جو کچھ کیا ہی علادہ سے ایک ایشو ہے اس کو میں یہاں پہ سکپ کرتا ہوں تو اب میں جب مر جاؤں تو میرے ساتھ میری میت کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی اور کوئی آگ اٹھا کر نہ جانا جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں دفنانے کے بعد میری قبر پر اتنی دیر تک بیٹھے رہنا جتنی دیر تک ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہو جاؤں کس قبر سے اللیجین یا سجین یا اس قبر پہ بیٹھنا اس قبر پہ اور میں دیکھوں کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو سوالوں کے کیا جواب دیتا ہوں یعنی کہ دو ڈھائی گھنٹے بنتے ہیں اگر اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو بالکل واضح عقیدہ دے دیا کہ اسی قبر میں سوال جواب ہوتے ہیں یہی وہ قبر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ عقیدہ بالکل اس حدیث کا مصداق بھی تھا جو سن نبی دود میں انٹرنیشنل کے مطابق تین ہزار دو سو اکیس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی میت کو دفنانے کے بعد فارغ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہتے اپنے بھائی کے لیے استفار کرو نمبر ایک نمبر دو اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو اور نمبر تین اس سے اب سوال ہونے والے ہیں قبر پہ کھڑے ہو کہتے ہیں اب سوال ہونے والے ہیں تو بھائیوں روحوں کا تعلق علی اور سجین کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور جسموں کے ساتھ بھی اور اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اجماع عقیدہ ہے کہ عذاب قبر ہو یا جزا ہو جزا یا سزا یہ روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے عام مردے کے کیس میں بھی اب وہ بھی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی قرآن پاک میں آیا کہ دو زندگیاں اور دو موتیں ہیں سورت البقرہ کی آیت نمبر اٹھائیس اور سورت المؤمن کی آیت نمبر گیارہ کا حوالہ دیتے ہیں تو اگر آپ کہیں گے کہ بردا قبر میں زندہ ہو جاتا ہے تو یہ تیسری زندگی بن جائے گی تو یہ تو قرآن کی مخالفت ہے اور بھائی یہ زندگی وہ والی زندگی ہے ہی نہیں ہے جو دو زندگیاں اور دو موتیں بیان کی گئیں ورنہ ہم قرآن پاک سے اب آپ کو الزامی جواب دیتے ہیں سورہ ظمر کی آیت نمبر ہے فورٹی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نیند کی حالت میں تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں اور جس کو موت دینی ہوتی ہے اس کی روح اپنے پاس روک لیتے ہیں اور باقیوں کی واپس کر دیتے ہیں اب مجھے بتائیں جب نیند کی حالت میں روح قبض ہوتی ہے تو بندہ مرا ہوا ہوتا ہے اس کو چٹکی کاٹیں یا سوئی بوئیں تو وہ اٹھ جاتا ہے سانس بھی اس کی جاری ہوتی ہے اگرچہ روح اس کی اللہ کے پاس ہوتی ہے لیکن اس روح کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے تو ہزاروں زندگیاں ہزاروں موتیں تو ہم کرتے ہیں صحیح میں ادھی نہیں ہے کہ جب آپ سو کے اٹھے تو کیا دعا مانگتے ہیں الحمد للہ اللہ نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تیری ساری تعریفیں ہیں تو روزانہ مرتے جیتے ہم تو دو دن کی دو موتوں والا کون سا سوال ہوا آپ آ جائیے اس ٹاپک کی طرف آٹھ سیول اسناد حدیث کی روشنی میں کنکلوڈنگ ٹاپک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں جسمانی پلس روحانی زندگی اور اس کا ماڈ ہے برزخی دنیاوی نہیں ہے اس کو انشاء اللہ تعالی میں غریب کروں گا جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے آٹھ عادیث ایک دفعہ دروش ہی پڑھ لیجیے علمی پوائنٹ نمبر فور سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں زندگی جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی لیکن موڈ اور کیفیت کے اعتبار سے برزقی ہے دنیاوی نہیں ہے اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے دو ٹرمز کو سمجھ لیجیے دو اصطلاحات ظرف زمان اور ظرف مکان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس انگلش میں اس کو کہتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں کہ میں نے کل رات مسجد میں گزاری تو اس جملے میں کل رات یہ ہے ظرف زمان یعنی وہ ٹائم جو میں نے گزارا اور مسجد ہے ظرف مکان یعنی اسپیس ٹائم اینڈ سپیس بالکل اس طریقے سے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں جسمانی پلس روحانی زندگی کے ساتھ برزغی حیات کے ساتھ زندہ ہے تو اس میں قبر مبارک جو ہے یہ سپیس ہے اور برضقی زندگی ٹائم ہے ظرف زمان ہے تو قبر مبارک میں زندہ ہے اور اس روح مبارک کا تعلق جنت الفردوس میں بھی ہے اور قبر مبارک میں بھی ہے بلکہ وہ تو قبر مبارک خود جنت کا ٹکڑا ہے پیرلل میں یہ تعلق موجود ہے پہلی حدیث وہی جو میں بیان کر چکا پہلے بخاری اور مسلم کی متفقل نے حدیث اور امام بخاری نے اس حدیث پہ 1196 نمبر حدیث پہ باب باندھا ہے قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک کے حصے کی فضیلت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا دوسری حدیث سن نبی دود میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق دس سو سینتالیس سن نسائی میں ایک ہزار تین سو پچہتر اور سن ابن ماجہ میں ایک ہزار چھ سو چھتیس اور یہ وہ حدیث ہے کہ جس کو میں کچھ عرصہ تک پہلے تک ضعیف سمجھتا تھا حالانکہ پوری امت کا اتفاق تھا لیکن اس میں ایک سکم تھا وہ الحمدللہ دور ہو گیا ہے اب وہ ٹیکنیکل بات ہے یہاں پر میں آپ لوگوں کو سمجھا نہیں سکتا بادل اس میں جو راوی جس پر اعتراض تھا کہ یہ عبد الرحمن بن یزید بن جابر نہیں بن تمیم ہے تو یہ بات بالکل اسٹیبلش ہے محدثین کے ہاں کہ یہ بن تمیم نہیں ہے بلکہ بن جابر ہے اور یہ روایت بالکل صحیح ہے مرفو اور موقف روایتیں جو ہے وہ آلریڈی میں نے کئی دفعہ بیان کی ہیں صحیح موجود ہیں بادل یہ حدیث بہت کریٹیکل حدیث ہے بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمے کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن ان کو موت آئی اسی دن قیامت قائم ہوگی اور اسی دن سور پھونکا جائے گا تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درو شری پڑھا کرو بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی قبر میں کیا اس وقت بھی آپ پر درو شریف پیش ہوگا اب یہ سوال تو بڑی ضرورت والا تھا لیکن اس سے عقیدہ کلیئر ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ انبیاء کی جسموں کو کھائے آپ <تصحیح> نے یہ نہیں کہا کہ نہیں وہ جسم ختم بھی ہو گیا تو کیا جنت میں مجھ پہ درود پیش ہو جائے گا آپ نے بالکل کلیئر کٹ اسی قبر مبارک میں دروش ہی پیش ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ورنہ تو یہ بات بتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی کہتا جی اس قبر کے ساتھ تعلق کی کوئی نہیں ہے جنت میں ہوں گا مجھے کون جائے گا درود بالکل کلیئر ہو گیا جمعے کے دن دروج شریف کے حوالے سے لہذا اس حوالے سے یہ بالکل کلیئر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروج شریف پیش کیا جاتا ہے اب باقی لوگ جو وہ کہتے ہیں کہ نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں وہ مسند البزار کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک ہزار نو سو پچیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے رحمت ہے میری موت بھی تمہارے لیے رحمت ہے جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میں سے نیک لوگوں کے عمال جب مجھے ملیں گے میں اللہ کا شکر ادا کروں گا قبر میں اور برے لوگوں کے جب امال پیش کیے جائیں گے تو میں ان کے لیے استغفار کروں گا تو بھائی اصول محدسین پر یہ حدیث پکی ضعیف ہے اس میں سفیان سوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے اور ایک دوسرے راوی عبد بن عبد وہ بھی متلس ہے۔ انف سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود اور صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول محدسین کا موجود ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے لیا وہ روایت بالکل ضعیف ہے ہاں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اللہ کے حضور نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں یہ حدیث ہے یہ بالکل صحیح حدیث ہے تیسری حدیث مصنف ابن ابنبیشہبہ میں انٹرنیشنل کے مطابق تین حض... تینتیس ہزار آٹھ سو انیس اور دلائل النبوہ امام بہیقی کی تین سو پینتالیس نمبر یہ حدیث ہے یہ وہ حدیث ہے موقوف جو میں کہہ رہا ہوں کہ جس پہ سب کا اتفاق ہے جو لوگ وہ پچھلی باری حدیث کو ضعیف بھی کہتے ہیں نا اس کو بھی وہ صحیح مانتے ہیں اس پہ سب کا اتفاق ہے شیخ البانی کا بھی شیخ زبیر علی ضعی صاحب کا بھی باقیوں کا بھی یہ بڑی زبردست حدیث ہے ابو عالیہ کا بیان ہے اور انس ابن مالک کا بیان ہے ریفرنس میں پہلے دے چکا کہ جب تسر شہر فتح ہوا ایران کا سیدنا عمر کے دور میں تو وہاں کا جو خزانہ تھا اس میں سے ایک بہت بڑے تابوت میں ایک لاش ملی جو باہر رکھی ہوئی تھی اور صحابہ کہتے ہیں وہ لاش اتنی بڑی تھی کہ اس کا جو ناک تھا نا اس بندے کا وہ ایک ہاتھ کے برابر تھا ڈیڑھ فٹ ناک تھا اتنا تو وہ خود کتنا بڑا بندہ ہوگا اور اس کے سراہی ایک کتاب بھی رکھی ہوئی تھی لیکن وہ کتاب عبرانی زبان میں تھی تو ہم نے وہ کتاب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت خلیفت المسلمین تھے ان کو ارسال کر دی مدینہ شریف میں تو سیدنا عمر نے کاب بن احبار تابعی کو بلایا جو یہودی عالم تھے حضور کی زندگی میں, زندگی میں زندہ تھے لیکن ایمان نہیں لائے اس لیے تابعی ہیں بعد میں مسلمان ہوئے بہت بڑے عالم یہودی ان کو عبرانی زبان آتی تھی انہوں نے اس کتاب کا عربی میں ترجمہ کیا تو تب آپ پوچھتا ہے اے ابو العالیہ کیا آپ نے وہ کتاب پڑھی تھی انہوں نے کہا ہاں میں نے خود پڑھی تھی تو اس نے کہا اس کتاب میں کیا ہے تو ان کا اس کتاب میں صحابہ کرام کا ذکر موجود ہے ان کی زندگیوں کا ان کے رہن سہن کا ان کی تعریفیں وہی جو قرآن پاک میں آیا محمد الرسول اللہ عماء الشد القفار اور آگے چلتا ہے کہ ان کی مثالیں ہم نے تورات اور انجیل میں بھی بیان کی ہیں تو وہ ساری چیزیں اس میں موجود تھیں تو اس نے پھر پوچھا کہ وہ کس کی لاش تھی تو ان کا یہ دانیال علیہ السلام کی لاش تھی جو تین سو سال پہلے قبر سے نکالی گئی تھی ویسے تو ان کا زمانہ بہت پہلے کا تھا آج بھی جو نیو اور ٹیسٹمنٹ ہے اس کے اندر دانیال اسلام کا صحیفہ موجود ہے اچھا انہوں نے پوچھا لوگوں کا عقیدہ کیا ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی تو ان کی لاش کو باہر لوگ نکالتے ہیں اور اس کے وسیلے سے اللہ کے زور دعا کرتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بارش ہو جاتی ہے اس سے تو صحیح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ابو مسا اشری اور رسب نے مالک کو خط لکھا کہ رات کے وقت تیرہ قبریں کھودو اور ان میں سے کسی ایک قبر میں ان کو دفنا دو تاکہ نبی کی لاش کی لوگ بے رومتی نہ کریں یہ اس طریقے سے جو یہ کرتے ہیں بار بار نکالتے ہیں اور اندر کرتے ہیں اور گمنام قبر بناؤ تیرہ قبریں بناؤ پتہ نہ چلے کہ کس قبر میں دفنایا ہے اور وہاں سے عمر نے ایک جملہ لکھا اس خط میں کہ بے شک یہ اللہ کے نبی ہے اور اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی کے جسم کو نہ مٹی کھاتی ہے نہ آگ کھاتی ہے نہ کوئی درندہ کھا سکتا ہے بلکہ یہ تو قرآن میں موجود ہے نا حضرت سلمان علیہ اسلام کتنی دیر تک وہ لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے ہفتوں مہینوں کوئی, جو, کوئی درندہ قریب نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نبیوں کی الحمد حفاظت کرتا ہے چوتھی حدیث سنبی دعود میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو بیالیس نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی مشہور حدیث ہے میری قبر پر میلہ مت لگا لینا تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا کدھر پہنچے گا قبر میں کیونکہ آپ نے قبر کا ذکر کیا کہ قبر پہ میلہ نہ لگانا یعنی سلام عرض کر کے چلے جانا وہاں پہ میلہ نہ لگایا جائے سلام عرض کریں اور وہاں سے چلے جائیں کہیں بھی پڑو گے مجھ تک تمہارا درود پہنچا دیا جائے گا پانچویں حدیث بخاری اور مسلم کی مطفقر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز میں پڑھو گے السلام علیہ نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ و السلام علینا عباد اللہ الصالحین تو زمین و آسمان میں جو کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا سلام اس تک پہنچا دے گا یہ بخاری اور مسلم میں اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں اللہم صلی علی اللہ صلی علیہ محمد اللہ آپ پہنچا دیجیے لہٰذا یہ جو بعض جو بان اور حدیث نے عقیدہ بنایا اپنی طرف سے کہ جی ہم نماز میں حقائق درود پڑھتے ہیں یہ سلام پڑھتے ہیں یہ شب مراج کی گفتگو ہے یہ بالکل جھوٹ ہے بھائیوں کسی ضعیب روایت میں بھی موجود نہیں ہے کہ یہ شب مراج کی گفتگو ہے تشہد یہ بخاری اور مسلم کے متفق العدیز سے ابن مسعود کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کی طرح میرے اپنے مبارک دونوں مبارک ہاتھوں کے درمیان میرا ہاتھ لے کے تشہود ہمیں تعلیم فرمایا تھا اتحیات اللہ وسلماتو سے لے کر عبد و رسول تک عبداللہ بہال پوری صاحب نے لکھا کہ جی ہم نماز میں سٹوری کے طور پر درود پڑھتے ہیں وہ نماز ہی کیا ہے سٹوری کے طور پہ کہاں سے پڑھنا ہے بہاری مسلم ہی بھائی آپ پڑھ لیتے کہ اللہ کے محوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے کہ جب تم دروت پڑھو گے اللہ تمہارا درد پہنچا دے گا تو اسٹوری پوچھائے گا انشاء اللہ پڑھنا ہے انشاء پڑھنا ہے چھٹی عدیث سن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک ہزار دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور میرے انگتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے یہ الحمدللہ یہ بھی حدیث بالکل صحیح ہے البتہ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو ساری طرف کی آوازیں سن کے مجھ تک دروشری پہنچائے گا وہ روایت بالکل ضعیف ہے اور شیخ البانی کو بھی اس مسئلے میں غلطی لگی پندرہ سو تیس نمبر انہوں نے سلسلہ احدیث صحیحہ میں اس کو لیا اور کہا کہ روایت صحیح ہے حالانکہ جب اس پر بحث کی تو انہوں نے خود مانا کہ اس میں کچھ راوی ایسے ہیں جو مجھول ہیں اور کچھ جو ہے وہ مہدسین کے نزدیک ضعیف ہیں اور آخر میں اتنا کانفیڈینس لوز کر کے انہوں نے اینڈ پہ لکھا کہ انشاءاللہ یہ حسن بن جائے گی تو اسی کو چل گیا کہ کوئی نہیں بنتی ہے انشاءاللہ جب لگایا ساتھ تو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو ایک ٹیکنیکل چیز ہے جی ان دو دو چار تو نہیں ہوتے نا وہ تو ہیں تو نہیں کہنا یہ مستقبل کی بات تو نہیں آپ کر رہے ڈیفینیٹ ماضی کی بات کر رہے ہیں تو یہ روایت بالکل ضعیف ہے اس حوالے سے میں نے یہ ساری روایتیں جو ہیں وہ قبر رسول والا لیکچر سی اور ڈی دو سو منٹ کی گفتگو ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں بیان کی ہیں اب آخری دو حدیثیں اس پوائنٹ کی کرٹیکل حدیث ساتویں حدیث سننبی دعود کتاب المناسک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی حاضری والے چیپٹر میں دو اکتالیس نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جب کوئی شخص مجھ پر سلام پڑے گا تو اللہ تعالیٰ یہ پرٹیکولر قبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا اللہ تعالیٰ مبتلا کر دے گا جو قبر پر جا کر سلام عرض کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب خود دیتے ہیں اور یہاں جو ہے کہ روح لوٹا دے گا یہ روح کا لوٹنا برزخی ہے اور تمام محدثین کا اتفاق ہے یہاں روح لوٹنے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا متوجہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کی طرف جو قبر مبارک پر آیا ہے ورنا تو روح تو پہلے ہی برزخی تعلق موجود ہے یہ لوٹنا برزخی تعلق یہ برزخی لوٹنا ہے دنیاوی لوٹنا نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیم رضوان شوق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سلام عرض کرتے تھے میں نے پہلے بھی بیان کیا امام مالک میں سنن القبرال بحیکی کے اندر فدر السلاط علن نبی میں المصنف ابن نبی شعبہ میں انٹرنیشنل نبی کے مطابق گیارہ نمبر اثر ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بھی سفر پر جاتے قبر رسول پر پہلے حاضری دیتے دو نفل پڑھتے مد نبوی میں پھر قبر رسول پر حاضری دے کر السلام علیک کا یا رسول اللہ السلام علی کا یا ابا بکر اور پھر السلام علیہ کا یا اب یہ اسلام پڑھا کرتے تھے یہ ان کی سنت ہے اور الحمدللہ پوری امت کا اجماع ہے اہل سنت اور اہل تشیہ کا کہ قبر رسول پر حاضری کا یہی طریقہ ہے کہ قبر مبارک کے سامنے جا کر روزہ شریف کے سامنے السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا جائے یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبر پہ جا کے پڑھنا ہے شریف پہ نہیں پڑھنا بھائی آپ کی عقل کام نہیں کرتی کہ قبرستان میں جب آپ جاتے ہیں قبرستان کی دیوار پہ کھڑے ہو کر السلام علیکم السلام علیکم اہلد دیار من المومن پڑھتے ہیں تو قبرستان تو پانچ 5 کلومیٹر دور ہوتے ہیں لمبے تو کیا ہے کہ وہ جو سامنے قبر ہے صرف اس تک سلام پہنچ رہا ہے اور آخری قبر تک نہیں پہنچ رہا تو روزہ شریف کے پیچھے آفز کی قبریں مبارک ہے تو روزہ شریف جالیوں کے سامنے بھی جو بندہ سلام پڑتا ہے وہ یہی ہے اور اسی وجہ سے سعودی عرب کا جو چینل ہے مسجد نبی والا وہ جب اذان کا وقت آتا ہے تو اس سے پہلے روزہ شریف کے سامنے لائیو کیمرا لاتے ہیں لائیو اور وہ جو کمنٹیٹر ہے وہ پڑھتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ کیونکہ لائیو پڑھ رہا ہوتا ہے نا وہ سعودی عرب کے چینل پہ آپ تو لائیو دیکھ لیں آپ لہٰذا وہاں بھی کوئی اس معاملے میں اطلاع موجود نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں پرٹیکولر قبر رسول کے بارے میں البتہ وہ جو حدیث ہے حیات الانبیاء پی قبور سے جس کو جو کے حیاتی جو مکبہ فکر نے بڑا اس کو اٹھایا اور کہا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے سن قبرالئیکی میں موجود ہے اور حیات فی قبور ہم میں بھی یہ حدیث موجود ہے انٹرنیشنل امریکی کے مطابق اٹھارہ نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص میری قبر پر سلام پڑتا ہے تو میں خود سنتا ہوں اور جب دور سے پڑتا ہے تو مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے امام بھائی کی نے یہ حدیث لکھ کر خود ساتھ لکھا ہے کہ اس میں محمد بن مروان السدی یہ ایسا راوی ہے جس پہ نظر ہے اور انہوں نے اپنی کتاب و صفات کے اندر لکھا یہ کزاب راوی ہے تمام موتسین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ اسدی اس جو ہے یہ جھوٹا راوی ہے حدیثیں گھڑا کرتا تھا خود امام بھائی کی نے بھی لکھا ہے لیکن یہ حدیث وہاں سے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں جی امام بھائی کی نے لکھی ہے یا تو لمبی آفی کبور اور ساتھ انہوں نے کیا لکھا ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے انہوں نے تو ایمانداری کی کہ لکھ دیا لیکن یہ پکڑتے ہیں ادھر سے بیان کرتے ہیں یہ روایت بالکل ضعیف ہے اور اس کا ایک اور ترک بھی پیش کیا جاتا ہے ابو شیخ کی کتاب سے کتاب الصواب سے کہتے ہیں جی اس کو چھوڑیں اس میں مروانہ سدی نہیں ہے لیکن دونوں روایتوں میں مسئلہ یہ ہے کہ دونوں میں عامش مدلس ہے اور ام سے روایت کر رہا ہے اور مدلس کی آنوالی والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں محدثین کا یہ پیٹرول موجود ہے اب میں یہاں پہ دینے لگا ہوں علمی جواب جس کو فلاسفی کی لینگویج میں کہتے ہیں الزامی جواب اور اس کا میں نے سائنٹفک لینگویج میں نام رکھا ہے اینٹی وینم یعنی کوبرا جب کاٹ دے اس کے وینم کا علاج اینٹی وینم کوبرے کے زہر سے ہوتا ہے اور پنجابی میں, میں میں کہتا ہوں پھکی تو یہ پھکی ہے اب ان لوگوں کے لیے جو اس اصول کو نہیں مانتے ایک روایت میں پیش کرنے لگا ہوں جو مسند امام احمد میں موجود ہے جو کہتے ہیں نا صحیح ضعیف کا کوئی فرق نہیں کتاب میں تو آ گئی ہم مانیں گے مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہے اور مشکاط میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار نو مفاخرت اور عصبیت کے بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نصب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے اور یہ بات کنائے سے نہ کرو ڈائریکٹ اس سے کرو کہ اپنے باپ کی شرم کا کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے تو اپنے جاہلی نصب پر فخر کرتا ہے ولی آدو بلّہ اتنی ولگر لینگویج آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر سکتے ہیں کو ہے نی مسلم امام احمد میں مشکات میں بھی ہے لیکن اس میں حسن بصری مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ذہی ہوتی ہے اگر کسی نے اس کو روایت کو آمش کی تدلیس والی کو صحیح ماننا ہے اٹھارہ نمبر حیات الانبیاء فی قبور تو اس کو بھی پھر صحیح مان کے اپنا ایمان کا بیڑا غرق کرے جبکہ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و اس کی بات کر سکتے تھے اور اس سے بھی بڑھ کر پرانے پاک میں سورہ القمل قلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَعْرِيم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں تو آپ اس قسم کی معذہ اللہ, اللہ گفتگو کریں گے اسی حوالے سے میں نے ایکسکلوسیو ایک گھنٹہ اور پچیس منٹ کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر چھتیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر جس میں پانچ ضعیف احادیث کی مثالیں میں نے پیش کی ہیں اور صحیح مسلم کا پورا مقدمہ اس میں میں نے سمجھایا ہے کہ اگر ہم ان روایتوں کو صحیح مان لیں تو اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں اگر ہم صحیح اور ضعیف کا فرق نہ کریں اور اس لیکچر کا نام ہے مسئلہ نمبر 36 ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اب آخری حدیث آٹھویں حدیث وہ صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق فضائل موسا والے چیپٹر میں علیہ السلام 6156 اور 6157 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب مہراج موس علیہ السلام کو سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوا قائمی قبری وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے لیٹ کے نہیں کسی کو وہم نہ پڑ جائے لیکن وہ ہم آبزرو نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منظر دکھا دیا تاکہ امت تک عقیدہ پہنچ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ منظر دیکھا اور پھر اللہ تعال نے شب مہراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کا امام بھی بنایا بیت المقدس میں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار سو تیس نمبر حدیث ہے کہ وہاں انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا کیونکہ سوریہ کی آیت نمبر اکاسی میں یہ وعدہ تھا کہ نبی ہو جب میں تمہیں رسالت اور نبوت دوں اور پیغمبر آخرو زماں تشریف لے ہیں تو تم سب نے ان پر ایمان لانا ان کی مدد کرنی ہے اس وعدے کی تکمیل ہوئی شب مہراج صحیح مسلم چار نمبر حدیث کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہاں انبیاء کو جمع کیا گیا اور جبرئیل نے مجھے پکڑ کر آگے کیا اور کہا کہ آپ ان کی امامت فرمائیں لہٰذا اسی حدیث کے تحت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں امام الانبیاء اور امام اعظم ان کو بناؤ کہ جو انبیاء کے امام ہیں ما بل صاحب حکم وما گواہ تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں الحمد تو یہ جو بات لوگ کہتے ہیں یہ معاوضہ تھا معوزہ تو بھائی وہ تھا بیت المقدس معوضا تھا آسمانوں پہ معوضا تھا تو پھر تو آپ خود کہتے ہیں انبیاء جنتوں میں تو وہ آسمان تو جنت نہیں ہے لیکن قبر میں جو دکھایا گیا وہ معاوضے والا معاملہ آرسم کے دیکھنے کے اعتبار سے تھا لیکن وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے یہ بالکل کیتا صحیح ہے اور حیات الانبیاء فی قبور میں پہلی روایتی یہی ہے جو مسند اب اعالا میں بھی موجود ہے میں نے اس کا حوالہ پہلے بھی دیا تھا تین ہزار چار فی قبوریم یو نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم اس کو آبزرو نہیں کر سکتے اب آخری دس بارہ منٹ کی گفتگو رہ گئی ہے میں نے پوری پریکٹس کی تھی اور میرا خیال تھا دو گھنٹے میں لیکچر ختم ہوگا لیکن یہ انشاءاللہ شاء پونے دو گھنٹے کے اندر اندر ہو جائے گا اور وہ ہے علمی پوائنٹ نمبر فائیو آخری پوائنٹ اس کے بغیر یہ لیکچر ادھورا ہے کیونکہ اس کو ہم نے کنکلوڈ کرنا ہے کوئی انٹینڈیڈ تو چیز نہیں چھوڑنی نا کہ بھائی وہ تمام انبیاء کرام علیہ وسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں نمبر ایک اخروی زندگی کے ساتھ نمبر دو برزخی زندگی کے ساتھ نمبر تین جنتی زندگی کے ساتھ اور نمبر چار جسمانی پلاس روحانی زندگی کے ساتھ لیکن لیکن لیکن اس کا ماڈ اور کیفیت برزخی ہے دنیا بھی نہیں ہے ہماری اسے کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی ہمارا درود و سلام وہاں تک پہنچتا ہے بالکل پہنچتا ہے اور جو قبر پر سلام عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ مطلع کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب بھی دیتے ہیں ہم بے شک نہ سنے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں لیکن ہماری ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی درو شریف بھی ہم کیا کہتے ہیں اللّہ صلی علی محمد وا علی محمد لہٰذا یہ جو جنید جمشید صاحب نے ناد پڑھی مفتی صحیح صاحب کی لکھی ہوئی فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا صحیح دار ہے یہ بالکل غلط ہے فرشتوں کو ہم نہیں کہہ سکتے فرشتوں کو تو اللہ تعالی نے بڑی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں تو ہم کیا کہیں گے فرشتوں بارش برسات ہو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے یہ کہہ سکتے ہیں فرشتوں کو ہم کوئی ڈیوٹی نہیں سائن کر سکتے ہم کیا کہیں گے اللہ محمد علی محمد و علی محمد آپ کو چاہیے اللہ اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے پہنچائے ہواؤں کے ذریعے پہنچائے جنات کے ذریعے پہنچائے ہم اللہ تعالی کو پکاریں گے ایا کا و عیا کا اور اسی میں میں جملہ بولتا ہوں کہ بھائی جھگڑا یہ نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں شیخ ابد القادر جلانی کو اختیار ہے یا نہیں اختیار ہو تب بھی اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے دعا کرنا عبادت کی ایک شکل ہے اور وہ شرک ہے بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی لیکن ہم بارش اللہ سے مانگیں گے فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے اور بُخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے اس وقت کی بخاری اور مسلم میں کہ ستر صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا تو جب وہ شہید ہونے لگے اس وقت انہوں نے کہا اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے کہ ہم نے تیرے نبی کے دین کو نہیں چھوڑا ہم اس حال میں اپنے رب سے مل رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہم اس سے راضی اور حضور وسلم کے چشمان کرم سے آنسو جاری ہیں اور کہا کہ تمہارے بھائیوں نے مرتے مرتے یہ دعا کی تھی اللہ کے حضور اللہ نے میرے تک وہ بات پہنچا دی ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کا دین نہیں چھوڑا انہوں نے یہ نہیں کہا فرشتوں یہ پیغام دے دو یا یار رسول اللہ عنظور حال آنا ان کو پتا تھا یہ گستاخی ہے ایسا چیدہ رکھنا حضور نے تعلیم ہی نہیں فرمایا اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ پہنچا رہے ہیں ہمارا آج بھی اسلام پہنچ رہا ہے اللہ صلی اللہ محمد کہیں یا کہ السلام علیکم ہمیں کوئی یا رسول اللہ سے چیڑ نہیں ہے ہم یہاں بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں ہر نماز میں کہتے ہیں لیکن کیا کیے اللہ تعالیٰ ہمارا سلام حضور تک پہنچا رہے ہیں السلام علیکم ایون النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے دو تقریباً سوا دو گھنٹے کی مسئلہ حاضر ناظر کے اوپر گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر سیون کے نام سے اور اس میں جو ایگزریشن ہیں ساری طرف کی وہ میں نے الحمدللہ اللہ کھول کر بیان کی ہیں آج کے لیکچر کے حوالے سے کوئی تشنگی نہ رہ جائے دو لیکچرز اس کے ساتھ کمپلیمنٹری جڑے ہوئے ٹاپک ہیں جو میں آڈ بیان نہیں کر سکا ورنہ تین گھنٹے اور لگ جاتے ہیں میں آخر میں بس ان کا حوالہ دے دوں پہلا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 43 تھری کے نام سے وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر چون سی اور ڈی کے نام سے یہ تبسل والا لیکچر اٹھاسی منٹ کا اور یہ دوسرے والا لیکچر مسئلہ چون سی اور ڈی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ یہ دو سو منٹ کی گفتگو ہے ان دونوں لیکچرز میں, میں میں نے دو ایکسٹریمز کا رد کیا ہے ایک ایکسٹریم پر ہیں امام ابن تمیہ المتوفا سات سو اٹھائیس ہجری اور ان کے چند جذباتی فالوور سارے نہیں وہ ایک ایکسٹریم پر چلے گئے اس عقیدے میں تبصل والے مسئلے میں بھی اور قبر رسول کی حاضری والے میں اور دوسری ایکسٹریم پر ہیں صوفیاء اور ان کے بھی لیڈر امام ابو الحسن علی اسب کی المتوفات سات سو چھپن ہچ اور مزہ کی بات ہے دونوں شیخ الاسلام ہیں ہے جسرا ڈاکٹر تہلق عادی صاحب بھی شیخ الاسلام ہے نا تو یہ دونوں شیخ الاسلام ہیں ایک ہی زمانے میں ہیں ایک, ایک زوفی ہیں اور دوسرے وہ امام تہمی اور دونوں کو شیخ الاسلام کا لقب دیا جاتا ہے کیونکہ ہر بندے کا جس کو دل کرتا ہے وہ شیخ الاسلام کا لقب دے دیتا ہے یہ کوئی قرآن حدیث میں تو لقب کسی کے لیے نہیں آیا آپ جس کو مرضی کہتے رہے ہم نہ اس کو غلط کہتے ہیں نہ اس کی تائید کرتے ہیں آپ کی مرضی اجتہادی مسئلہ ہے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ المتوفہ 728 ہجری وہ ایکسٹریم پہ اور امام ابو الحسن علی یسب کی المتوفیٰ ہجری وہ دوسری ایکسٹریم پہ دونوں کا میں نے الحمدللہ اللہ رد کر کے حق راستہ آدھا سچ ادھر تھا آدھا ادھر تھا وہ آدھا ادھر سے لے کے آدھا ادھر سے لے کے سچی بات امت کو بتائی ہے کیونکہ میری روٹی الحمد اللہ دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی الحمد اللہ اور اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں آخر میں وہ حدیث سناؤں گا جو میں تقریباً ہر لیکچر میں ہی سنا دیتا ہوں اس کے بغیر یہ عقیدہ کلیئر نہیں ہوتا اور اس حدیث نے امت کو بالکل صحیح عقیدہ ہر حوالے سے دے دیا میں کہتا ہوں اس ایک حدیث سے مسئلہ حاضر و ناظر مسئلہ علم غیب مسئلہ حیات النبی مسئلہ استعانت ہر مسئلہ اس حدیث میں ریزالو ہے تسل وزیلے کا بھی صحیح بخاری کتاب ال انٹرنیشنل امری کے مطابق ایک ہزار دس نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں جب کہت پڑ جاتا تو انس ابن مالک کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد المطلب کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرتے اور کہتے اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کے ذریعے تیری طرف تبصل اور وسیلہ اختیار کرتے تھے یعنی ان کی دعا کی برکت سے تو ہم پہ بارش نازل فرما دیتا تھا اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو ساتھ لے کر جاتے تو ان سے دعا کرواتے انہ کہتے ہیں بارش نازل ہو جاتی تو سیدنا عمر نے یقیدہ دے دیا کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں برضگی حیات کے ساتھ زندہ ہے لیکن آپ ان سے کمیونیکیشن نہیں کر سکتے اسی لیے کہا نا جب تک وہ ہم میں موجود تھے دنیا کے اندر اب ہماری ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ان سے ہو سکتی ورنہ حضور کا جو ان سے دعا کروانا تو سب سے افضل دعا ہے کہہ سکتے تھے قبر مارے پہ رسول اللہ امت کے لیے دعا کیجئے لیکن امت کو عقیدہ سمجھا دیا کہ اب ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی اللہ کے حضور ہوگی تو یہ صحیح وسیلہ شخصی ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں بندہ موجود ہے اس کو لائیں اس کے ذریعے اللہ کے حضور متوجہ ہوں اور مزے کی بات یہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں جو احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے ان میں سے ایک حدیث کے راوی سیدنا عمر بھی ہیں سیدنا عمر کو یہ بات پتہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں یہ مورزہ دیکھا ہوا تھا تو کہہ سکتے تھے یار رسول اللہ قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیے اور اس پیالے میں ڈال دیجئے تاکہ امت سراب ہو جائے ان کو پتا تھا یہ کام کرنا گستاخی ہے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہیں لیکن ہماری ان کے ساتھ اس طرح کی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی تو بہار المسلم نے بالکل عقیدہ واضح کر دیا ہاں المصنوی ایک روایت پیش کی جاتی ہے بتیس ہزار دو نمبر حدیث سیدنا عمر کے آ... چیپٹر میں شکر ہے وہاں پہ ڈالی ہے تاکہ ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ یہ روایت جالی ہے وہ کہتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں ایک دفعہ قید پڑ گیا اب بخاری تو آپ نے سن لی قید پڑ لیا تو کیا ہوا تو کہتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں قید پڑ گیا تو ایک عرابی آیا یہ اکثر دیوبندی حیاتی اور ہمارے بریلوی مکت فکر کے علماء پیش کرتے ہیں تو اس نے قبر رسول پہ جا کے کہا یارس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت ہلاک ہو رہی ہے اللہ کے حضور دعا کریں تو حضور صحم کی خواب میں زیادہ تھی کہا عمر کو میرا سلام کہنا اور اس کو کہنا سختی نہ کرے نرمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قریب بارش دے گا وہ کہتے ہیں دیکھیں جی صحابہ کرام ڈائریکٹوی قبر سے مانگتے تھے بھائی اس روایت میں آمش مدلس ہیں اور عام سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی آنے والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیب ہوتی ہے اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں مانتا میں اس کو تو آمش سے بھی ایک لاکھ گڑا بڑے امام حسن بصری تابی ستر سے کی صوبت کرنے والے ان کی آنے والی روایت وہ کہ جو اپنے باپ کے جہلی میں پر فخر کرے ڈیش ڈیش ڈیش ڈیش اس کو پھر کو صحیح ولی آد اللہ تعالیٰ اپنا ایمان برباد کرے تو یہ وہ والے لیکچر میں, میں میں نے اس کا پورا انالیس کیا ہے اسی طریقے سے ایک روایت واقعہ حرہ کے دنوں میں کہا جاتا ہے کہ جی آ... سنندارمی سے روایت ترانوے نمبر پیش کی جاتی ہے کہ سعید ابن مسیب جو ہیں وہ قبر رسول کے پاس قید ہو گئے تھے جب جزید کی ظالم فوج نے مدینہ شریف پہ حملہ کیا یہ بات تو ٹھیک ہے اور مسجد نبی میں تین دن تک نماز نہیں ہوئی اور وہاں پہ بڑا ظلم ڈھایا اس نے تو وہ کہتے ہیں تین دن تک میں قبر رسول کے پاس تھا تو مجھے نمازوں کی ٹائمنگ کا قبر سے اذان کی آواز آنے سے پتا چلتا تھا تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ کہتے ہیں وہ تو قبر سے اذان باہر آتی تھی آواز یہ تو بھائی ہے ہی امپاسبل بات ہے اور یہ روایت جو سنن دارمی کی 93 نمبر روایت ہے سعید ابن مسیب سے جو بندہ یہ روایت بیان کر رہا ہے نا اس کا نام ہے سعید بن عبد العزیز اور وہ بندہ وہ ہے جس نے سعید ابن مسیب کا زمانہ ہی نہیں پایا ہوا یہ روایت ہے سند نہیں جڑی ہوئی اب میں کہتا ہوں جی محمد علی جناح نے فلاں جلسے میں فرمایا تو مجھے سند بیان کرنی پڑے گی کہ میں نے اپنے نانا سے سنا کہ جب وہ میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے تو انہوں نے وہاں پر جلسہ اٹینڈ کیا انہوں نے یہ بات سنی یا فلاں شخص کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ وہاں پر موجود تھا اور یہ ہوا تو مجھے سند بیان کرنی ہوگی بغیر سند کے تو بات جھوٹی ہوگی ورنہ تو جو جس کا دل کرے گا بیان کرے تو یہ منقطع روایت ہے یہ اکثر پیش کرتے ہیں اب آخر میں دو واقعات دماغ کی بریکیں کھولنے کے لیے بریکیں نہیں کھولتی جب تک کوئی بات کڑوی نہ کی جائے اور یہ اس حیات النبی کے عقیدے کا اب یہ ساری کی ساری چیزوں کے بعد اگر میرے جیسا منصف مزاج بندہ یہ کہہ رہے خدا کے لیے یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے اس کو مانے ہم نے تو دیکھیں دیوبندی بندی مماتیوں سے بھی ٹکر لے لی اور اہل عدیث جو چند لوگ ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ان سے بھی ٹکر لے لی ہے یہ لیکچر دیکھیں تو اب میں ایمانداری سے یہ بات کرنے لگا یہ دو واقعات انتہائی گستاخانہ واقعات پہلا واقعہ دیوبندی عالم شیخ ذکر کاندلوی صاحب جو تبلیغی جماعت کے بڑے امیر میں سے تھے انہوں نے فضائل مال بھی لکھی فضائل درود بھی فضائل حج بھی فضائل صدقات بھی انہوں نے فضائل درود اور فضائل حج میں واقعہ نمبر بارہ پیج ون سکسٹی سکس فیضی جو رائے ونڈ سے شائع ہوتی ہے فضائل حج اس کا حوالہ اور بریلوی مقدمہ فکر کہ بہت بڑے عالم الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی کے امیر ہیں ان کی کتاب ہے فضان سنت اس کا صفحہ ہے چھ مسافہ اور معانکا کی سنتیں اور اداب یہ سنتیں اور اداب سکھا رہے ہیں اور واقعہ کے لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ 555 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے سو سال کے بعد ایک صوفی بزرگ شیخ احمد رفائی صاحب قبر رسول پر حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں مصر میں تھا میری روح آ کر آستانے پہ حاضری دیتی تھی پتہ نہیں کون سی رو ہے کہ جو زندگی میں بھی نکلتی ہے اور پھر واپس چلی جاتی ہے یا رسول اللہ اب جسموں کی حاضری کی باری آئی ہے قبر مبارک سے اپنا ہاتھ باہر نکالیے میں آپ کے ہاتھ مبارک کو بوسا دینا چاہتا ہوں ولی آزب باللہ تعالی بھائی لاکھوں اگر حاجی یہی قبر رسول پر حاضری کے وقت ڈیمانڈ رکھ دیں یہ پاسبل ہے صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جسمانی اور روحانی حیات کے ساتھ برسخی مارڈ میں زندہ ہے دنیا میں کمیونکیشن نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں جی نبے ہزار لوگوں کی موجودگی میں قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکلا یہ خواب نہیں بیان کر رہے نوے ہزار کا مجمع کٹھا تو نہیں خواب دیکھ رہا یہ بیداری کا واقعہ میں بیان کر رہے ہیں کہہ رہا ہے کہ نبے ہزار لوگوں نے یہ منظر لائیو دیکھا کہ قبر مبارک سے ہاتھ نکلا اور شیخ احمد رفائی نے بوسا دیا اور ان منظر دیکھنے والوں میں شیخ ابد ال جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے کر دو جی تاری مرضی جس کا مرضی تاکہ بریلوچارے گیارہویں سن تک پھرتے ہوئے ہونا ہے وہ پائی لکھے کدھر لکھا ہوا ہے ان کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ سارے پکے ہو جائیں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے بھائی وہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور چور اپنی لنگوٹی چھوڑ کے بھاگتا ہے اور چور نے یہاں لنگوٹا چھوڑا ہے یہ ہزار سال پہلے کا واقعہ تقریباً نو سال پہلے کا اور کہہ رہے ہیں مسجد نبی میں نبے ہزار کا مجمع بائی نبے ہزار کا مجمع آٹھ سے نو سو سال پہلے تو بڑی دور کی بات آج سے پچاس سال پہلے بھی نبے ہزار کا مجمع مسجد نبی میں نہیں آتا تھا یہ تو ففٹی میں ایکسٹینشن ہوئی اور پھر نائنٹیز میں آ کے ایکسٹینشن ہوئی تو اب ساڑھے چھ لاکھ بندہ آتا ہے آٹھ سے تو پچاس سال پہلے بھی نبے ہزار کا مجمع مسجد نبی میں نہیں آتا تھا اور پھر نبے ہزار بندہ ایک, ایک ہاتھ مبارک کو دیکھ سکتا ہے وہ کتنا ہوگا سائز میں آپ کا تو کبرے مبارک کا سائز بھی ہمیں ہے ولی بلّلّہ تعالیٰ میں یہ کہتا ہوں اتنی بڑی گستاخی اتنی بڑی جرت یار صحابہ کرام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد روتے روتے مر گئے سیدہ فاطمہ باقی صحابہ کے ہم اپنے نبی کو اب دیکھ نہیں سکیں گے انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ جی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیے ہم دیکھیے سیدہ عائشہ سینتالیس سال تک حضور کے بعد زندہ رہی ہیں فورٹی سیون ایئرس اور اسی حجرے میں جہاں کہ قبر مبارک ہے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میری حضور سے ملاقات ہوئی سعید فاطمہ نے کبھی نہیں کہا میری ملاقات ہوئی حتیٰ کہ جب سعید عائشہ اجتہادی غلطی کی وجہ سے جمل کے لیے نکلیں تو بڑا اچھا موقع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارے سے ہاتھ باہر نکالتے کہ نہ لڑو جا کر علی کے ساتھ وہ خلیفہ برحق ہے بعد میں جو سعید عائشہ روتی رہی ان کا دوٹہ تر ہو جاتا تھا سعید بخاری میں بھی اشارت ذکر ہے مسلم امام احمد مصنف ابن نبی میں وہ کہتی تھی حضور کے بعد میں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے علی سے جنگ کر کے مجھے اب میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا قبر رسول کے ساتھ دفن نہ کرنا تاکہ ان کی وجہ سے لوگ میری تعریف نہ کریں ابو بکر عمر اور رسول اللہ کی وجہ سے بعد میں وہ روتی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روک لیتے نا سیدہ عائشہ کو کہ تم یہ کام نہ کرو ان سے زیادہ لاڈلی بیوی دنیا اور آفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ہماری ماں انہوں نے کوئی ایسا منظر میں کہتا ہوں جی اس میں میرا چیلنج ہے کوئی ضعیب روایت دکھا دیں کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ قبر رسول پہ میری اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے آئیے بعد کے لوگ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں رسول اللہ اور جب کوئی سمجھاتا ہے اسے کہتے ہیں گستاخ ہے گستاخ تو آپ ہو اور یہی بات المحند المفند میں دوبان مدل فکر کے جو جو کتاب ہے اس میں جو شیخ اشنکیتی نے جو اس پہ تقریر لگائی ہے اس نے لکھا ہے کہ ہمارا یہ قید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد بھی دنیا میں تصرف فرماتے ہیں قبر سے نکل کے دنیا میں تصرف فرماتے ہیں تو یہ دوبان کے حیاتی گروپ اور بریلوی ان کا تقریباً عقیدہ اس معاملے میں ایکزیگریٹ کر گیا کہ اس کو دنیاوی زندگی سمجھ. یہاں پر یہ غلطی پہ ہے باقی میں بالکل اس ویڈیو کے حساب سے یہ بات حق مانتا ہوں کہ دیوبند اور بریلوی مکبہ فکر دیوبند کا حیاتی گروپ ان کا عقیدہ 80% ٹھیک ہے ایز کمپیئر ٹو مماتیوں کے اور باقی لوگوں کا ان کا 20% ٹھیک ہے لیکن یہ 20% کی اپنی اصلاح کریں اور اہل حدیث کے بھی جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں مماتیوں کی وجہ سے اور انہوں نے اپنا قیدا خراب کیا گستاہانہ قیدا رکھا وہ بھی اپنی اصلاح کریں وہ اسی ٹھیک ہے یہ 20% پرسینٹ ٹھیک ہے تو ایٹی ٹوینٹی کی ریشو کو ملائیں اور جو حق بات ہے اس کو قبول کریں الحمد للہ میں نے بیان کر دی اور دوسرا واقعہ بلکہ یہ نظریہ ہے انتہائی شرمناک انتہائی شرمناک یقین کریں شرم آتی ہے یہ بھی بیان کرتے ہوئے لیکن کیا کریں یہ بھی دیوبند بند اور بریلوی مکتا فکر کے مشترکہ بزرگ ہیں محمد بن باقی زرکانی المتوفہ گیارہ ہجری آج سے تقریبا آپ سمجھ لیں 300 سال پہلے انہیں کے والے شیخ ذکر صاحب بھی فضائل امال میں فضائل صدکار فضائل حاج میں دیتے ہیں انہیں کے والے آمزہ بریلوی صاحب بھی دیتے ہیں انہوں نے یہ بات لکھی اور ان سے احمد بریلوی صاحب نے اپنے ملفوظات میں نکل کی اور ملفوظات ان کے بیٹے نے جمع کیے ہیں جو انیس سو نکاسی میں فوت ہوئے ہیں جن کو مفتی اعظم انڈیا کہا جاتا تھا مصطفیٰ رضا خان نوری جن کی وہ نات ہے بڑی مشہور تو شمع رسالت ہے عالم تیرا انہوں نے اپنے باپ احمد بریلوی صاحب کے ملفوظات جمع اور یہ ملفوظات آلہ حضرت ڈاٹ نیٹ جو بریلی کی اپنی ویب سائٹ ہے اس پہ بھی رکھے ہوئے اور یہ ہمارے جیلم سے بھی بک کارنر والوں نے شائع کی ہے ملفزاد جیل تین صفحہ دو سو انچاس پہ احمدہ بریلی صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ شہید بھی زندہ ہے اللہ کے ولی بھی زندہ ہیں اور نبی بھی زندہ ہیں قبروں میں تو ان کا فرق کیا ہے نا کہ میں تمہیں دسنا نہ فرق ساڑھے بزرگ دس گئے ہوئے اور بزرگ یہ اچھا یہ دیوبندی بیان کر کے کہتے ہیں دیکھو یہ احمد ریلوی کیسی باتیں کرتا تھا حالانکہ یہ احمد اب صاحب کی اپنی بات نہیں ہے یہ بات محمد بن باقی زرکانی کی ہے جو دیوبند کے بھی بڑے بزرگ ہیں لیکن دو نمبری کرتے ہیں ان کا نام نہیں لیتے ان کو پتہ ہے کہ یہ تو اپنا پیٹ ننگا ہو جائے گا نا تو ہم تو وہی ادھر روٹی کھانے کے لیے تو نہیں بیٹھے دین سے ہم تو حق بات کریں گے کہ یہ ان سے نکل کے احمد ریلوی اگر لکھ کر مجرم ہے تو بڑا مجرم تو وہ ہے جس نے یہ انجیکٹ کیا ہے کی بدت پر مبنی تو یہ وہ پھر کہتے ہیں میں تمہیں سمجھانا ہوا امبیا اکرام علیہ السلام کی قبروں میں زندگی حقیقی حصہ دنیاوی ہے اب یہ دنیاوی لفظ کہاں سے ہاں یہ کہہ دیتے ہیں حقیقی حصہ برزخی ہے جسمانی پلس روحانی برزخی ہے بالکل ٹھیک ہے ہم تو یہی کہتے ہیں دنیاوی ہے اللہ کہہ رہے ولا کلّہ تو شوروں تمہیں شور ہی نہیں ہے دنیاوی ہے تو دنیا کے پروٹوکول تو وہاں ہے نہیں ہے سانس یہ تمام معاملات وہ میں پہلے بچا چکا اب جناب وہ پھر کہتے ہیں اب وہ دلیل ان سے پوچھی گئی نا تو انہوں نے کہا کہ دلیل اس کی یہ ہے کہ میرے آقا سیدی محمد بن باقی زرکانی فرماتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں دلیل انہوں نے قرآن تھی اسے نہیں پیش کی دلیل پیش کی دیوبان حیاتی مکتا فکر کے بڑے بزرگ اور بریلوی مگتا فکر کے بڑے بزرگ زرقانی صاحب المتوفہ گیارہ سو چوبیس کہتے ہیں دلیل بھی آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ انبیاء اکرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں حتا کہ انبیاء کرام علی مسلام پر قبروں میں ان کی بیویاں ازواج متحرات بھی پیش کی جاتی ہیں وہ ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں اطوب النا و انہ راچ اندازہ کریں اتنی جرت میں کہتا ہوں کوئی شخص اتنی ضرورت نہیں کر سکتا کہ یہ ساتھ والا کمرہ ہے جس میں میرے والد صاحب میری والدہ کے ساتھ شباشی کرتے ہیں اور نبی صدم کے بارے میں اتنا بڑا جملہ بول دیا حیا آئی اب بتائیں کون گستاخ رسول ہے کلیئر ہو گیا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راخب فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے بحک کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے کرمت ہے ایسا کرمت ہو سکتی نا ہو جاتی ہے اچھا جی بھی بندے بیٹھ رہے ہیں کتنے تو پھر آپ کیا صورت حال ہے کتنے ہوں گے ٹوٹل دو سو بتایا پمپ فرینڈ سارے بھائی جو نئے آئے ہیں نا وہ ہمارے ریسرچ پیپر لے کر جائیے گا कौन پیپر آپ کو مل جائیں گے باہر اور کون بانٹ رہے ہیں عمران بھائی ہاں ہاں تمہارے والے دن تو ہوتے ہیں ابھی تمہارا ابھی کتنے